اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام الفلام حسب ان سو ان آمنا وهم لا سورت سورة کبوت مکی سورت ہے نزولاً پچاسی نمبر پر ہے سورہ روم کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں قرآن کریم کی انتیسی صورت ہے سورہ قصص کے بعد لگی ہے صورت القصص کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط جب سور قصص میں تسلی اور تشجیح دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس صورت میں تشجی لمومن مومنوں کو تشجی اور بہادری دی جا رہی ہے یا صورت القصص کے آخر میں دعوع توحید تھا تو یہاں مسئلے کی تر تبلیغ کی ترغیب یا مسئلہ توحید لوگوں تک پہنچاؤ سورِ قصص میں تسلی اور تشجیح تھی نبی علیہ صلاۃ وسلام کو تو اس صورت میں عام مومنوں کو تسلی سورت القصص میں فرعون اور قارون کی ہلاکت کا بیان تھا تو یہاں دوسری اقوام محلکا سابقہ کی ہلاکت کا ذکر ہے سورت القصص میں شبہات تھے منکرین کے تو سورت العان میں ہلاک المنکرین ذکر ہو رہا ہے سور قصص میں قبطی کے عمل کو عمل شیطان کا کہا گیا تو اس صورت میں دوسرے منکرین کے اعمال کو آمل شیطان کا کہہ رہے ہیں صورت قصص میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو اٹھایا تو اس صورت میں اٹھانے کا سبب ذکر ہو رہا ہے جو کہ ابتلا ہے صورت کا دعویٰ بھی ابتلا علامین مومنوں پر ابتلا کا ذکر ہے سورت میں اس ابتلا کے منازل اور مراتب بیان ہو رہے ہیں ابتلا کس کی طرف سے ہوگی ابتلا کی کیفیت کیسے ہوگی اور ابتلاح کا زمانہ اور وقت کتنا ہوگا تو ابتلا تین قسم کے لوگوں کی طرف سے ہوگی ایک ابتلا نفس کی طرف سے آیت نمبر چھ میں امن جاہد فنمایو جاہد الفسی دوسری ابتلا والدین کی طرف سے نہ سمجھے والدین آیت نمبر آٹھ میں وہ وسین الانسان ابھی والدہ حسنن و انجاہدہ کلی تشری کبھی مال سل کبھی علم الفلا عما اور تیسری ابتلا ناکارہ مولویوں اور پیروں کی طرف سے ہوگی احبار اور روحبان آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں وقال الدین کفر للین من من ابتلا کی کیفیت پر واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر سولہ سے چوبیس تک آگ میں گرائے جاؤ گے اور ابتلا کی مدت پر واقعہ نوح علیہ السلام کا آیت نمبر چودہ میں اگر ہزار سال عمر ہو تو ابتلا برداشت کرو گی فلب سفیم الفسنت اللہ خم سینہ سنن داریمی میں روایت ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ساتھ فرماتے ہیں سلن نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایا سے اشد بلاءن ان لوگوں میں سے کون سے لوگ اشد بلاءن ان بہت سخت ہوتے ہیں امتحان کے اعتبار سے کن پر بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء او سم المسل و بڑے امتحانات انبیاء کرام پہ آتے ہیں پھر جتنا نیک ہو دیندار ہو اللہ کا ولی ہو اتنا ہی اس پہ بڑا امتحان آئے گا یبتل اور رجولو اعلیٰ حسب دینی ہی انسان پہ امتحان آتا ہے اس کی دینداری کے حساب سے انکانفی دینی ہی سلابتن زید سلابتن ہو اگر ایک انسان کی دین میں مضبوطی ہو تو ابتلا کے ساتھ اس کی مضبوطی کو زیادہ کیا جاتا ہے وہ انکانفی دین ہی رتن خف فان ہو اگر کسی کے دین میں کمزوری ہو تو اسے تھوڑا سا امتحان دیا جاتا ہے اس پہ ولازال البلا بلاب دعیش یمشی عالل ارد مالہ خطیتن انسان ہمیشہ امتحانات گزارتا ہے اور یہ امتحانات میں پاس ہونے سے یہ ایسا ہو جاتا ہے حتائم شی عال الرد مالہ خطیت کہ پھر یہ زمین پہ اس طرح پھرتا ہے گویا کہ اس کی لیے کوئی خطاب باقی ہی نہیں رہتی تو صورت میں یہی مضمون ہے ابتلا عال المبیا کا سورت میں دعوی توحید کا تین مقامات پر ہے آیت نمبر اکتالیس بیالیس اور چھیالیس شرک فی العبادت کی تردید چار مقامات پہ ہے آیت نمبر سولہ ستارہ چھتیس اور چھپن سورت میں شرک فی علم کی تردید دو جگہ ہے آیت نمبر بیالیس اور باون میں اور شرک فی دعا کی تردید ایک ہی ایک ہی دفعہ ہے آیت نمبر پینسٹھ میں سورت میں شرک فی تصرف کی تردید آیت نمبر ستارہ اکسٹھ بہاسٹھ اور ترسٹھ میں ہے چار دفعہ سورت میں باری تعلی کے اسماء حوصلہ گیارہ ہیں بحسف تکرار اور صورت پچاسی نمبر پر ہے پچاسی اٹھاسی میں نے غالباً کہا تھا وہ غلط تھا پچاسی نمبر پر ہے نزول میں سور روم کے بعد نازل ہوئی ہے ام حسب ناس الفلا الفلا میم اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو حسب ناس ویتر آیا گمان کرتے ہیں لوگ اینتر کو کہ چھوڑ دیے جائیں گے اسی طرح یوتر یا مانار یوتر کو سودن یا یوتر کو اسی طرح چھوڑ دیے جائیں گے یا جنت میں چھوڑ دیے جائیں گے این یقولو آمنا آ منا لا یفتنون۔ صرف اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں وہ حملہ یفتنون اور ان پر امتحان نہیں کیا جائے گا امتحان تو ہوگا سر بقرہ میں آیت نمبر ایک سو پچپن میں آپ نے پڑھا تھا ولاً ابلو ون نہ کمبیشئی امن الخوفی ولجو و نقص امن الاموالی و تمرات و بشیر صابرین بخاری شریف کی حدیث ہے خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ آئے اور نبی علیہ السلات وسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے حباب نے شیکوا کیا اور فرمایا اللہ تن تسر تستنصر تستن سر اللہ لنا اے اللہ کے نبی کیوں آپ ہمارے لیے اللہ سے امداد نہیں طلب کرتے کیوں ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہم تو بہت پریشان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کانا من قبلکم کم یو خضر رجولو فیح فر الح فلار دی فالو فیح فیو جاؤ بل من راسی فیجعل نصفین تم سے پہلے ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا زمین میں گھڑا کھود کے اسے دف دفنا دیا جاتا تھا دادا سر اس کا باہر ہوتا تھا فیا جالفیحا فیوجا بالمنشار منشارے تو پھر منشار آرا لیے آئے آئے جاتا تھا لایا جاتا تھا فیوز والا راسی تو یہ آرا اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور اسے آرے کے ساتھ فیج عال نسفین دو ٹکڑے کر دیتے تھے یہ ظالم ویم شیتو بیم شاتل حدیدی مادون لہمی و آزمی ہی اور سونے او لوہے کی کنگیوں کے ساتھ ان کے بدنوں کے گوشوں کو نوچا جاتا تھا حتیٰ کہ گوش اور ہڈیاں جدا جدا ہو جاتی تھیں فمایا سدو ظالی کا اندینی ہی اس تکالیف نے ان کو اپنے دین سے بند نہیں کیا تھا اور اللہ کی قسم تمہیں امانتاً دیا گیا ہے یہ دین حت یسیر الراقر موت حضر موت لاف لا اللہ وزیبی ولا کن کم تستاج ایک ایسا امن کا زمانہ تم دیکھو گے کہ قافلہ صنا سے حضر موت تک جائے گا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور بھیڑیے بھی بکریوں پہ ظلم نہیں کر سکیں گے لیکن تم جلدی کر رہے ہو سارا انتظار کرو صبر کرو امتحان برداشت کرو القت فتنہ اور یقیناً ہم نے امتحان کیا تھا ان لوگوں پر جو ان سے پہلے تھے فل عالمن اللہ الدین صدقو لمہ لَيْعْلَمَ لمن نہ بمانے لیہ زہرہ ابو عبیدہ مانا کرتے ہیں خامہ خاص ظاہر کر دیتا اللہ ان لوگوں کو صدقو جنہوں نے سچ بولا تھا جو سچے تھے ولامن نل کا زبیر اور خامخا ظاہر کرتا تھا اللہ جھوٹوں کو ہم حسب الدی نیا عمل آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے برے اینسبی کو ہم سے آگے جانے کا یعنی ہمیں کمزور کرنے کا ان کا یہ گمان ہے کہ ہمیں کمزور کر دیں گے ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے سا ماحکم بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں اب ترغیب منکانہ یرجولی کا اللہ ہی فعینا جل اللہ ہلات جو کوئی امید رکھتا ہو ملاقات کی اللہ کے ساتھ تو یقیناً اللہ کی طرف سے مقرر شدہ نیٹا اجل آ رہا ہے اجل اللہ, اللہ آ رہی ہے وہ اجل وسمی العالم اور یہ اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا اب ابتلا عن نفس نفس کی طرف سے ابتلا ذکر ہو رہی ہے منجاہدہ جس کسی نے جہاد کیا فعین نمایو جاہد تو یقیناً اس نے جہاد کیا اپنے آپ کے لیے اپنے فائدے کے لیے امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من جاہدہ نفس ہو بصبر اعلیٰ تاعت اللہ فعین نمایو جاہد الفسی من جاہدا نفس ہو بصبر اعلیٰ اللہ او شیطانی بدف کی ہی جس کسی نے جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ طاعت اللہ کی تات پر صبر کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ جہاد کیا شیطان کے وسوسوں کو دفع کرنے کے ساتھ تو فعل نمایو جاہیدفسی یقیناً اس نے جہاد کیا اپنے فائدے کے لیے ان اللہ عالمین بے شک اللہ بے حاجت ہے بے پرواہ ہے مانا بے حاجت ہے مخلوقات سے اپنا ہی فائدہ کر دیا اگر تم نے نفس کے ساتھ نفس کی مثال تو بیل کی طرح ہے اسے قابو میں رکھو گے تو تمہارے فائدے کا اگر اسے قابو نہیں کیا تو تمہیں نقصان دے گا اب ابشارت ولدینہ منامل سالحاطل کفر نان سیاتی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق تو اللہ وعدہ کرتا ہے لنکب فران سیاتی ہم خامخواہ ہٹا دیں گے دور کر دیں گے ہم ان سے دنیاوی تکالیف ان کی سیاد بمانے تکالیف دنیاوی سورہ آراف آیت نمبر 131 اور 165 ولا نجی الحم احسن الذي کانو یا اور خامخواہ بدلہ دے دیں گے ان کو بہتر اس کا کہ تھے یہ عمل کرنے والے اب ابتلا عن الوالدین والدین کی طرف سے امتحان آئے گا مبسین السانہ بھی والد ہی حسنا اور وصیت کے معنی حکم تاکیدی کیا ہے ہم نے انسان کو اپنے ماں, ماں باپ کے ساتھ حسنً نیکی کا وہ جاہدا کلی تشری کبھی مالی سلا کبھی علم جاہدا کا جہاد قرآن میں پانچ جگہ لغوی معنی پہ آتا ہے ایک یہاں کوشش کے معنی میں لغت میں جہاد کوشش کو کہتے ہیں پانچ مقامات ہے ایک یہاں وہ ان جا ہدا کر اگر کوشش کریں یہ والدین تمہارے ساتھ لی تشری کبھی مال سل کبھی ہی علم اس لیے کہ تم حصہ دار ٹھہرا دو شریک ٹھہرا دو میرے ساتھ وہ کہ نہیں ہو تمہارے لیے اس پہ کوئی علم تو فلا تو تم تابے داری نہ کرو کی اگر شرک پہ تمہیں آمادہ کرے تو پھر تم والدین کی تابداری نہ کرو الحیہ مر جی میری طرف تمہاری واپسی ہے فون بِمَا بھی تَعْمَلُونَ بھی تم تو میں خبر دے دوں گا تم کو اس کی کہ تھے تم وہ عمل کرنے والے پرتبی نے روایت ذکر کی ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ ہو سے وہ فرماتے کن تو رن امی میں اپنی ماں کے ساتھ بہت احسان اور نیکی کرنے والا تھا فاسلم تو تم جب میں نے اسلام کو قبول کر دیا فقالت تو میری ماں نے کہا تم اپنے دین کو چھوڑو گے یا میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی حتٰ موت حتٰ کہ مر جاؤں گی فتغیر یا تو مجھے غیرت دی غیرت دلائی کہ میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ تو محمد کے دامن کو چھوڑ دے گا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح ہوا ما ب... ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو یوں یا قاتل امی ہی تو مجھے پھر کہا جاتا تھا اے اپنی ماں کے قاتل اور بقی تو یومن و یومن میں چند دن تو اسی طرح دیکھتا رہا میری ماں وہ بھوک کی وجہ سے بدحال ہو رہی تھی تو فقل تو میں نے ایک دن ماں کو پھر کہا یا اما اے ماں لوکانت لکھے میں ات نفسن اگر تیری سو سا ہو جائے سو روحیں تمہیں ملے فخراجت نفسن نفسن ایک ایک روح تجھ سے نکلے تو مرے پھر زندہ ہو پھر مرے پھر زندہ ہو ماں ترق تو دینی ہادا میں اپنا یہ دین چھوڑنے والا نہیں ہوں فین شیت فکولی فلا شیت فلاقلی اگر تمہاری مرضی ہو تو کھاؤ اگر نہ چاہو تو مت کھاؤ تو جب میں نے اس طرح مضبوط بات کی اپنی ماں کو فمار کا بس اس نے یہ دیکھا تو پھر کھانا شروع کر دیا و نظلت آیا تو یہ آت نازل ہوئی فلات ہوما ودینہ منواملحت اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق لنت لن فصال خام خا داخل کر دیں گے ہم ان کو نیکوں میں وامنسی میںقول مَن وام منا بلّی یہ زجر المنافقین اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان اللہ ہیں اللہ پر عضیہ اوزی فلاہ جب اسے تکلیف دی جائے اللہ کی دین میں فیر فل ہی فی دین اللہ یا فی صبیر اللہ جال فطنا کا عذاب اللہ تو یہ ٹھہراتا ہے لوگوں کا امتحان اور آزمائش جیسے اللہ کا آزاب و لََجا نثرمرب کا اور اگر آ جائے امداد تیرے رب کی طرف سے لقول النا کنہ ما <مَاكُم> تو خام یہ کہتے ہیں یقینا ہم تھے تمہارے ساتھ ہم بھی تمہارے ساتھی ہی ہیں اول صاحب عالم بھی ما فی صدور العالمین آیا نہیں ہے اللہ جاننے والا اس کا جو مخلوقات کے دلوں میں ہے ولَ عالم اللہ اللہ ددینہ منو اور خامخوا ظاہر کر دے گا اللہ ہم لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ولال امن اور خامخوا ظاہر کر دیں گے اللہ منافقوں کو وقال اللہ دینہ کفرول دینہ یہ تیسری ابتلا عن الحبارسو ناکارہ مولویوں کی طرف سے امتحان بس چھوڑو یار نہ جایا کارو درس کے لیے اور ان کی باتیں نہ مانو اور آزار گناہ میرے سر پہ چلو تمہارا سارا آزار گناہ میرا ہوا تو جواب مقال لدین کا فروَ سطر الحق عنادن کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپایا ہے ضد اور اناد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں لدین امن ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں سبیلنا تم تابیداری کرو ہماری راہ کی ولن مل خطایا کم تو ہم اٹھا دیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھوں کو وما ہوں مل خطایا ہوں منشئی ان اور نہیں ہے یہ اٹھانے والے ان کے گناہوں کے بوجھوں سے کوئی چیز بھی مولوی صاحب کہے گا گناہ آزار مجھ پر تم کیا اٹھاؤ گے عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ بھی اسی لیے فرماتے ہیں حل افسد الدین المولو کوسوئ و روح دین کو نقصان نہیں دیتا مگر تین قسم کے لوگ ایک بادشاہ دوسرے ناکارہ مولوی اور تیسرے ناکارہ پیر یہ لوگوں کو دین سے منع کرتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس یادینہ من الاحبار الحباری و رحبان لیا کلون سے بل باطل ودون اللہ۔ یہ بہت سے مولویوں اور پیروں میں سے خامخہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقوں کے ساتھ اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے کہتے ہیں اکتبی سبیلنا لناول خطایاکم الخایا کم تم کرو ہماری راہ کی ہم اٹھا دیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھوں کو اللہ فرما رہے ہیں وما بھی حامل من خطاء من شعیع اور نہیں ہے یہ اٹھانے والے ان کے گناہوں کے بوجھوں سے کوئی چیز بھی انہم لکاذبون کا زبون یقیناً یہ ہیں خام خواہ جھوٹے ولاحملاس قالم اصقالماس قالم اور خامخواہ اٹھا دیں گے یہ اپنے گناہوں کے بوجھوں کو اور دوسرے بوجھ بھی ان کے بوجھوں کے ساتھ یہ دوسرے کون سے ازلال الناس کا بوجھ لوگوں کو گمراہ کر ایک ان کے اپنے گناہ کا بوجھ ہے ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ ہے تو یہ اٹھا لیں گے اپنے بوجھوں کو اپنے گناہوں کے بوجھوں کو واسقالن اور دوسرے بوجھ بھی ہوں گے ماس ان کے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ ولیوس النا یومل قیامت یاما قانو یفترون اور خام پوچھا جائے گا ان سے قیامت کے دن اس کے بارے میں جو یہ جھوٹ بنانے والے تھے اب ابتلا کا وقت کتنا ہوگا تو واقع نوح علیہ السلام کا ولاقدر سلّا نوََََََََََََََََََََََََََََََ علاقومی یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوہلِ صلاط و سلام كو اپنى قوم کی طرف فلبى صفيم الفاصنتن تو وقت گزارا تھا حضرت نوہلِ السلام نے اپنی قوم میں ہزار سال سنا تکلیف کے سال کو کہتے ہیں اللہ خم عام آمہ اللہ خمسينہ مگر پچاس سال نہیں وہ پچاس سنا نہيں تھے وہب سے روایت ہے امام مدارک نے تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی نے ذکر کی ہے کہ انا عاشا آشا الفا و اربامعت انسانہ حضرت نوح علیہ وسلام چوبیس دو ہزار چار سو سال تک زندہ رہے ساڑھے نو سو سال تو زمانے تبلیغ تھا آشہ الفا و ارب امیا و اربا امیا فقال له ملک الموت دو ہزار چار سو سال بعد جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو فرمایات الانبیاء عمرن اے انبیاء میں سے سب سے لمبی عمر پانے والے کئی فواج وجت کس طرح تو نے دنیا کو پایا خالق دارن لہ بابانی دخل تو اخارج تو علیہ السلام نے فرمایا زندگی تو اس طرح گزر گئی جیسے ایک گھر ہو اس کے دو دروازے ہوں ایک دروازے سے داخل ہو گیا اور دوسرے سے نکل گیا دو ہزار چار سو سال کی زندگی یہ ساڑھے نو سو سال الفساناتن تکلیفوں والے سال مراد ہیں تبلیغ والے تو وقت گزارا نوح علیہ السلام نے اس قوم میں الفصنت ایک ہزار سال اللہ خمسی عاما مگر ساٹھ پچاس سال نہیں یعنی ساڑھے نو سو سال فاقہ دہم طوفانوں تو پکڑ لیا اس قوم کو طوفان نے پانی کا طوفان تھا یہ وہم ہم ظالمون اور یہ تھے ظلم کرنے والے شرک کرنے والے فانجے تو ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو یہ تسلی ہے اللہ اپنے انبیاء اور انبیاء کے تابے داروں کو نجات دیا کرتے ہیں تو نجات دے دی ہم نے ان کو وہ صابت اور کشتی والوں کو وہ جالنا آیت اور ٹھہرا دیا تھا ہم نے یہ واقعہ نشانی مخلوقات کے لیے اپنی قدرت کی اب امتحان کی کیفیت پر واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ ابراہیم اور یاد کرو حالت ابراہیم علیہ السلات و السلام کی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اوبد اللہ بندگی کرو ایک اللہ ہی کی و تقو اور ڈرو اللہ سے ظالکم خیر اللہ کم انکن تم اسی طرح ہونا تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے شرک کی تردید انما من مندون اللہ اوساناً یقینا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا اوسان بتوں کی و تخلقن اور بناتے ہو تم جھوٹ اندینہ تعبدون یقیناً وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا یقینا وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو مندون اللہ اللہ کے سوا لا عمل خون رزقا وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق دینے کے ففتغو عند اللہ ہر تو تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق اللہ کے پاس اپنے رزق کو تلاش کرو واب اور بندگی کرو ایک اللہ کی وشکرو لہو اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا توحید کا شکر توحید پہ مضبوط ہونا ہے الہی ترجاؤن اللہ کی طرف تم سب واپس کر دیے جاؤ گے اب یہاں سے آیت نمبر تئیس تک ادخال الہی ہے یہ تسلی کے لیے ہے عام کتابوں میں ایسا کلام جس کا ما سبق اور ماں بعد کے ساتھ ربط اور جوڑ نہیں نظر آتا ہو اسے جملہ موترزہ کہتے ہیں لیکن قرآن کریم میں جملہ موترزہ کہنا بے ادبی ہے تو قرآن میں ایسے کلام کو ادخال الٰہی کہتے ہیں یہ عموماً تسلی کے لیے ہوا کرتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ کا ذبح قَبْلِكُمْ ممن قبل اگر تم نے جھٹلا دیا میرے نبی کو میری کتاب کو تو یقیناً جھٹلایا تھا گروہوں نے امتوں نے تم سے پہلے بھی انبیاء کو عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ المبین اور نہیں ہے اللہ کے رسول پر مگر پہنچانا حق کا ظاہر دلیل آخری اولم یعرو کے فیوبدی اللہ حل خل کا آیا نہیں دیکھتے یہ کہ کس طرح پیدا فرمایا ہے اللہ نے مخلوق کو پھر واپس کر دے گا اس مخلوق کو ان نظالی کا اللہ ہی اسیر یقیناً یہ کام ہے اللہ پہ بہت حسان قل تو کہہ دیجئے ان کو سیرو فلار دی پھرو زمین میں فن ضرو اے ان المخلوقات حل تجیدون و خالقا غیر اللہ تفصیر تبری میں ابن جریر فرماتے ہیں اے ان المخلوقات حل تجیدون و خالقا غیر اللہ دیکھو اس ساری مخلوق کو آئے تم ان میں کوئی خالق پاتے ہو کسی کو خالق پاتے ہو اللہ کے سوا فن تو دیکھ لو کئی فبدال خلقہ کس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو سم اللہ حن شنشعل آخرا پھر دیکھو اللہ پیدا کر دے گا پیدائش دوسری کو دوبارہ پیدا کر دے گا اس مخلوق ان اللہ اعلیٰ کل شہی ان قدیر بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا یو عادی بیا اللہ عذاب دیتا ہے جسے چاہے وہ ارحم و اور رحم کرتا ہے جس پہ چاہے وہ ہی تخلبون اور اس اللہ کی طرف تم پھیرے جاؤ گے اب شفاعت قہری کی نفی و مان تم بھی موجی زینا فلار دی ولاف نہیں ہو تم کمزور کرنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں و مالکم مندون اللہ علی ولا نصیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امداد کرنے والا ولدینہ کفرو بھی آیات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی آیتوں پر ولی اور اللہ کی ملاقات سے الائی کایسو مر رحمت ہی یہ لوگ نا امید ہو گئے میری رحمت سے وہ الائی کل آزاب العلیم اور یہ لوگ ان کے لیے عذاب دردناک فما کانا جواب قومی اب واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے ادخال لہی ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا تو قوم کا جواب یہاں ذکر ہو رہا ہے تو نہیں تھا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اللہ ان مگر یہ قالو کہ کہا انہوں نے اختلو ہو قتل کر دو ابراہیم کو حرق یا جلا دو اس کو آگ میں تسلی فان اللہ اللہ النار تو نجات دے دین کو اللہ نے آگ سے من النار آگ سے تو نجات نہیں ملی تھی آگ میں تو گرائے گئے تھے من احراق نار اللہ نے نجات دے دین کو آگ کے جلانے سے انفی فی کل آیات القومی امینون یقیناً اس میں خواہ دلائل ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وقال اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے نمت تخست اللہ یقیناً تم نے پکڑا ہے اللہ کے سوا اوساناً بتوں کو لوحیت کی صفت پہ مود بینکم بے تم نے پکڑا ہے بتوں کو سبب محبت کا تمہارے درمیان فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں سمیہ ومل قیامت یقر و بازو کم بادن پھر قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے بعض باز تمہار بعضوں سے قیامت کے دن انکار کریں گے سور حذاب آیت نمبر ستاسٹھ میں آ جائے گا ان شاء اللہ ویلعانو بازو کم باز اور لانت بھیجیں گے بعض تمہارے بعضوں پر چھوٹے بڑوں پر لانت بھیجیں گے سور آراف آیت نمبر اٹھتیس میں گزر چکا ہے کو منارو اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے وہ مالکم منا سرین اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی امداد کرنے والا موزی القرآن میں شاہ صاحب نے لکھا ہماری نیاز نظر و نیاز لے کر وقت پر پھر گئے ہماری نظر و نیاز لے کر وقت پہ پھر گئے یہ کہیں گے پھر دنیا میں ہم نے ان کے نام پہ نظر و نیازیں کی تھی لیکن یہ وہ لے کر وقت پہ پھر پھر گئے کوئی بھی امداد نہیں کرتے اب موزی القرآن شاہ عبد القادر محدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ شیطان جن کے نام کے تھان میں اللہ کے روبرو منکر ہو گئے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو پوجو بت پوجنے والے ان کو پھٹکار دیں گے جواب دیں گے پھٹکار دیں گے کہ ہماری نظر نیاز لے کر وقت پر پھر گئے زمنگ منختی مواغستی اور قلم و کرالا زمنگ دخلا سول د دشفات تو پھر گئے فامن لہولو لوتن تو ایمان لے آئے تصدیق کی ابراہیم علیہ السلام پر لوت علیہ السلام نے لوت ابن حاران ابن آضر یہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے وقال اور لوت علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی محاجر الا ربی یقیناً میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف الا ربی اے الا رضا اپنے رب کی رضا کی طرف الْعَزِيزُ عزیز الحكيم ہی اللہ غالب اور حکمتوں والا و وہ بنالہ وَيَاقُوب و اور بخشتا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا و يعقوب اور يعقوب علیہ السلام پوتا وہ جالنا فی ذرری اور ٹھہرایا تھا ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو ابراہیم کی اولاد اور نصب میں نبوت کو اللہ نے ٹھہرا دیا قاضی ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ اس نے مرزا قادیانی کو کہا تھا اگر تو کہتا ہے نبی ہوں تو قرآن کہتے ہیں وہ جالنا فی ذرری ہم نے نبوت کو ابراہیم کی اولاد میں ٹھہرایا تو اگر تو نبی ہے تو نصب اپنا بتاؤ ابراہیم تک پہنچاؤ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنا نصب حضرت ابراہیم تک تو پہنچا کے دکھاؤ کہ آیا تو کیسے سچا نبی ہے قرآن تو کہہ رہا ہے وجال نافی ضروری نبوتا تو اگر تو نبی ہے تو اپنے نصب کو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا کے دکھاؤ تو فبوہت الدی کفر کانما القی عفیفی الحجر ول اور ٹھہرایا تھا ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو اور کتابوں کو واطینہ ہو اور دیا تھا ہم نے اس کو اجرہ ان کا جر دنیا میں ون نہ ہو فلا خرت المن اور یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے آخرت میں خام خان جنتیوں میں سے من الصالحین ولوطن اسقال علی قومی ہی اور یاد کرو واقع لوت علیہ السلام کا یہ جہاد مان نفس پر واقع اللہ علیہ السلام یاد کرو حالت اور واقع اللہ علیہ السلام کا جب فرمایا تھا اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان نہ کم لتا یقیناً تم خام خا آتے ہو بے حیائی کی طرف ماں سبق کمبہا من احدم من العالمین آگے نہیں ہوا اس بے حیائی کو کوئی ایک بھی تم سے آگے نہیں ہوا تم سے اس بے حیائی کو کوئی ایک بھی مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی نے نہیں کی یہ بے حیائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول قرطبی نے ذکر کیا ہے ان قوم الوت کا نفیم جنوبن غیر الفاح شاہ لوت علیہ السلام کی قوم میں اس بے حیائی کے علاوہ دوسرے گناہ بھی تھے ایک ان نہم یا تزالمون ففی ہوں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے ویشتی مباد ہم بادہ ایک دوسروں کو بہت گالیاں نکالتے تھے ویت تار ویت تارونفی مجالسی مجالس میں ہوا خارج کر دیتے تھے ویخفونہ ویلابونا بن نبرد و شطرنج اور ایک دوسرے پہ بدنامی لگایا کرتے تھے اور کھیل کود کیا کرتے تھے شطرنج اور وغیرہ جو لڈو وغیرہ ہے وہ البسونل اور عورتوں کی طرح کپڑے پہنا کرتے تھے اسی طرح مرغوں کو لڑایا کرتے تھے تنا تو بل قباش اور اسی طرح اپنے ہاتھوں سے بے ضرورت ٹک نکالا کرتے تھے تالیاں بجایا کرتے تھے اور تشبیہ الرجال رجال بلائے بل لباسر نسائے و رجال مرد عورتوں کی طرح اور عورت مردوں کی طرح لباس پہنا کرتے تھے اور راستے میں گزرنے والوں پر پتھر مارا کرتے تھے وما ذالک وما ہاضا کانو یو شریکون بلّہ اولو منظاہرا علا عیدی ملوتیا و صحاق یہ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ عمل بدعملی کا شروع کیا تھا پہلے قوملود دنیا میں پہلے تھے یہ ان میں سے ان نہ کمل طاطو نبی فاہ طاطو نہ یقیناً تم آتے ہو مردوں کی طرف ادائے شہوت کے ساتھ و تختو اور تم کاٹتے ہو راستہ دو معنی ہیں راستے میں بیٹھ کر لوگوں سے مال چھینتے ہو شو کا تقتعون صبیرہ کاٹتے ہو راستہ نسل کا نسل کا مانا تم بے جا ادائیگی شہوت ہی کرتے ہو جہاں نسل کی اضافت, اضافت کا اضافہ ہوتا ہے وہاں تم شہوت کی ادائیگی نہیں کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ یا تقتعون صبیر اللہ کی راہ سے لوگوں کو بند کرتے ہو بتا تو نفینا دی اور آتے ہو تم اپنی مجالس میں منقرات کے ساتھ ہاتھوں پہ مہندیا بھی لگایا کرتے تھے اور یہ منقرات ابن کثیر نے بھی ذکر کیے یہاں فما کا جواب قومی ہی تو نہیں تھا جواب لط علیہ السلام کی قوم کا اللہ مگر کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب اللہ کا اگر ہو تم سچے قالت الوط علیہ السلام نے فرمایا رب بن سرنی عال القوم المفصین اے میرے رب میری امداد کر دے فسادی قوم کے مقابلے میں ولما جات رسلنا ابراہیم بل جب آ گئے ہمارے جب آ گئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ کالو تو انہوں نے کہا انا مہلکو آہلی حاضی القریا یقینا ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس گاؤں والوں کو ان نہا کانوں ظالمین یقینا اس گا اہل ہیں یہ ظالم قال ان فی لوتا تو کہا فرشتوں نے یقینا اس گاؤں میں ہے لو علیہ السلام قالو تو فرشتوں نے کہا نُ عالم و بیمن ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس گاؤں میں ہے لنجی انہرات خام خواہ ہم نجات دے دیں گے اس کو اور اس کے تابے دار احل کو مگر ان کی بیوی کانت من الغابرین یہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں آذاب میں ولما انجات رسولونا لوتن جب آگئے ہمارے فرشتے لوۃ علیہ السلام کے پاس سی ابھی ہم تو تنگ ہو گیا خفا ہو گیا ان پر کی تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں اور قوم میں تو مرض ہے وزاک ابھی ہم اور تنگ ہو گئے ان کی وجہ سے پسلیوں میں جب انسان خفا ہوتا ہے تو اس کا دل پھول جاتا ہے اور یہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے وقال اور انہوں نے کہا اللہ لا تخف مت ڈرو اللہ تحظن اور غمگین مت ہو جاؤ ان نامونجو قواہ کا علم کا یقیناً ہم نجات دیتے ہیں آپ کو اور آپ کے حل کو مگر بیوی آپ کی کانت من الغابرین ہوگی یہ پیچھے رہنے والوں میں سے عذاب میں ان نامنزلو نا اعلیٰ اہلی <الْقَرِيَة> حادل یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں اس گاؤں والوں پر رج ضمن سمائے عذاب اوپر سے بیما کا نو یب اس وجہ سے کہ یہ توڑنے والے ہیں اللہ کے حکموں کو ولاقت ترک نا منہا آیتمبینہ یقیناً چھوڑا تھا ہم نے ان میں سے دلیل واضح کو چھوڑ دیا ہم میں سے واضح دلیل کو اپنی قدرت کی ل قومی یا قلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی تھی اب دوسرا واقعہ جہاد مان نفس پر شعیب علیہ السلام کا ویلا مدینہ خاہم شُعَيْبًا اور بھیجا تھا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے خیر خواہ شعیب علیہ السلام کو فقالیہ قومی ابود اللہ تو فرمایا تھا شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم بندگی کرو ایک اللہ کی ورج ورجلیم ال آخر اور امید رکھو قیامت کے دن کا قیامت کے دن کی امید رکھو یعنی اس کے بدلے کی ولا تاثو فلر دی مفسین اور مت ہو جاؤ تم زمین میں فساد پھیلانے والے فقر ہو فا تو انہوں نے تغذیب کی حضرت لوتل حضرت شعیب علیہ السلام کی تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے قرآن دوسری جگہ سیحہ کہتا ہے چیخ تھی السیحہ تو من فوقها و من تحتها منتہتا فاس بہو تو ہو گئی یہ فیداری ہم من اپنے گھروں میں اونھے منہ گرے و آدم و سمودا اور عادی اور سمودی قوم عاد اور قوم سمود وقد قد طبی نل قم مم نہیں یقیناً واضح ہیں تمہارے لئے ان کے گھروں سے ان کے گھر تم قوم سمود کے گھروں کے آثار آج بھی موجود ہے وزیم شیطوان اعمال اور خوبصورت کیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو فسد حمانی صبیر تو بن کر دیا ان کو اللہ کی راہ سے و قانو مستب سرین اور تھے یہ خوب عقل مستب سرین فی امور دنیا دنیا کے کاموں میں تو بہت ہوشیار تھے اوقار اوقار اور فرعون اور حامان والا قدجہ احمو صابل بینات اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس منہ علیہ سلام واضح دلائل کے ساتھ فستق بروف العرد تو انہوں نے خود کو بڑا جانا زمین میں وما کانوں سابقین اور نہیں تھے یہ سابقین اللہ سے آگے ہونے والے یعنی اللہ کو پیچھے چھوڑنے والے کمزور کرنے والے فق اللہ خزنہ بھی ہی تو ان سب کو پکڑ لیا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے زم اس میں جنس قلیل کثیر سب پہ اطلاق ہوتا فمین ہمن اور صحیح ہا تو بعض ان میں سے وہ تھے کہ بھیج دیا برسا دیا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو ہا حاسب حاصب پتھروں کی بارش جیسے قوم لوت یا حاسب تیز ہوا توڑنے والی قومیات کا آزاد امن ہمن آ ہو بعض ان میں سے وہ تھے کہ جن کو پکڑ لیا چیخ نے قوم سمود اور اصحاب مدین ومن ہم خصف نہ بہل اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہیں دنسا دیا ہم نے زمین میں قارون ومن آغرک نہ اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہیں غرق کر دیا ہم نے دریا میں قوم نوح اور فرائنا وما خان اللہ علی کبھی نہیں ہے اللہ بالکل نہیں ہے اللہ کے ظلم کیا تھا اللہ نے ان پر ولا کن کان فسا ہوں لیکن تھے یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے مصل من تضوم اللہ ہی اولیا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا ہے اللہ کے سوا دوسرے مددگاروں کو کما سلی کبوت جیسے مثال ہے مکڑی کے جالے کی مکڑی کی یا محلہ کا سابقہ کے ذکر کرنے کے بعد اب شرک کی مثال ذکر ہو رہی ہے یہ مسئلے توحید سبب الفتن ہے یہی تھا تو اس کی مثال جیسے مکڑی کی ہے تخت بئی تن پکڑی ہے مکڑی نے اپنے لیے بنایا ہے اس نے گھر وین ناؤ ہن البیوتلا بئی کبوت یقیناً کمزور گھروں میں خامخا گھر ہے مکڑی کا مکڑی کا جالہ بہت کمزور ہے مشرق کی مثال ہے مشرق کی مثال ہے مکڑی کے جالے کے بنانے کی طرح لوگ گھر آرام کے لیے بناتے ہیں تو مکڑی کے جالے میں تو آرام بھی نہیں کیونکہ ایک پاؤں اس کا ایک تار پہ دوسرا پاؤں دوسری تار پہ ساری زندگی ایسے گزر گئی یہ کیا آرام گھر گرمی سے سردی سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے مکڑی کا جالہ نہ گرمی سے اسے بچاتا ہے نہ سردی سے اسے بچاتا ہے نہ طوفان سے بچاتا ہے نہ باد و باران اور بارش سے بچاتا ہے گھر ہوتا ہے حفاظت کے لیے تو مکڑی کا جالا تو دشمن سے حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ جب چپکلی اس کے پیچھے دوڑتی ہے تو اس کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں تو یہ چپکلی سے زیادہ تیز دوڑ کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو جب اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو اپنے گھر میں وہ تاروں میں اس کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں گھیرے جاتے ہیں تو وہاں چپکلی جا کے اسے گرفتار کر لیتی ہے اور کھا لیتی تو اسی طرح مشرک کا عقیدہ شرک بھی ہے نہ اس میں کوئی سکون اور آرام ہے توحید کے مسئلے میں سکون ہے خوشی ہو تو شکر غم ہو تو صبر ہر حال میں اللہ کا شکر اور صبر بہت زبردست مسئلہ ہے یہ توحید کا اللہ کی توحید کا مسئلہ اس میں گرمی سردی سے بچاؤ بھی نہیں ہے ان مشرقوں کے عقیدے میں سارے سہری زندگی ہر موسم میں وہ سرد گردان رہتا ہے کبھی ایک بابا کے پاس کبھی دوسرے زیارت پہ کئی ایک پیر کے قدموں میں سجدہ کبھی دوسرے پیر کے کی... کیوں معاہد کو اطمینان ہے بس اللہ پہ اعتماد ہے گرمی ہو یا سردی ہو اللہ بچانے والا ہے ہر حال میں اسے سکون ملتا ہے توحید کے مسئلے سے بعد و باران ہو طوفان ہو یہ مطمئن ہے دشمن سے حفاظت شیطان سے حفاظت کے لیے قلعہ بھی اسلام ہے خلوف اسل میں کافہ مشرق نے اسلام کی بنیاد تو سے منہ پھیرا ہے تو یہ شیطان سے کیسے بچے گا شیطان کے جبڑے میں تو یہ گرفتار ہو گیا حسن بصری اور قطادہ فرماتے ہیں اچھا ابن عطیہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو ہی روبیو نسل منسلان کبوت تو ہیرو بو تک منسلان کبوت فن اپنے گھروں کو پاک کرو مکڑی کے جالوں سے فین نہایورس الْفَقْرَ مکڑی کے جالے فقر لاتے ہیں فقر لاتے ہیں تو اس کو پاک رکھا کرو مکڑی کے جالوں سے انناؤن البیوت لب طلام کبوت یقیناً کمزور گھروں میں سے خامخا گھر ہے مکڑی کلوکانو یا لمون اگر یہ ہوتے جاننے والے سمجھنے والے ان اللہ یا لما دلون مندونی ہی منشئی بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا من شین کسی چیز سے وہ العزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب ہر کسی پر الحکیم حکمتوں والا ہے فَتِلْكَ کل نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ سیلا ومایا قلوح اللہ علمون مثالوں کے بیان کرنے کی حکمت ذکر ہو رہی ہے اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم یہ مثالیں لنا سے لوگوں کے لیے لیکن وَمَا قلوا إِلَّا الْعَالِمُونَ نہیں سمجھتے ان مثالوں پر مگر عالم تو مثالوں کا بیان سب کے لیے ہے اور سمجھنے والے صرف عالم ہی ہے تو کیا مانا ہوا مکلف تو سب ہے لناس لن بیان ہو رہا ہے سمجھتے علماء ہیں تو یہ غیر عالم عالم کی تقلید کرے گا نا کرے گا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی تھی اور پھر فرمایا تھا العالم من عقل عن اللہ تعالی کرتبی کی روایت ہے العالم من عقل عن اللہ تعالی وعمل عام لبتا عن ہی ہی عالم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم حاصل کر لے اور اللہ کی تابداری پر عمل کرے جابر ابن عبداللہ سے روایت تھی یہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاہا دیل آیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَاقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ قَالَ الْعَالِمُ الذي عَقَلَ عَنِ اللَّهِ عز وجل فعمل بطاعتی وشتنب سخطہ عالم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم حاصل کر لے اور پھر اللہ کی تابداری میں عمل کرے اور اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچائے ابو دردار رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا اُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاسْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَارْفَوْحَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وخیر القم منفاق من زاحبی ولورق آئے تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سارے اعمال میں سے بہترین عمل ہے تمہارے رب کے ہاں بہت پاکی کا سبب ہے اسکا آئند ملی کی کم وارفہ فی درجاتی کم تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے وہ خیر القم من انفاق زاہبی ولق سونے چاندی کے خرچ کرنے سے تمہارے لیے بہتر ہے وخیر اللہ من تلقو کم فتر آنا قوم و آنا قم جہاد سے بھی بہتر عمل کہ تم دشمن کے ساتھ سام آمنے سامنے ہو تم ان کی گردنوں کو کاٹو اور تمہاری گردنوں کو کاٹے قالو بلا تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے حبیب اتنا عظیم عمل اور بہتر عمل تو ہمیں بتا دیجئے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ کی کتاب یہ سارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل ہے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے معاشی ان من آزاب اللہ من ذکر اللہ نہیں ہے کوئی بھی چیز زیادہ نجات دینے والی اللہ کے عذاب سے اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز انجا نہیں ہے من عذاب اللہ ترمیزی شریف کی روایت ابھی سعید القدری رضی اللہ تعالان ہو سے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سے مراد قرآن ہی ہے نا قرآن کا علم اللہ یاد ہوتا ہے اسے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا آئی العباد افضل کون سے بندے بندوں میں سب سے بہتر بندے ہیں تو نبی علیہ السلات و نے فرمایا تھا ای العباد افضل الدر رجت عنند اللہ یوم القیامت قال نبی علیہ السلام نے فرمایا ازا کی رون اللہ کثیروں کی اللہ کو یاد کرنے والی مرد اور عورتیں بہت, بہت بہت قال تو یا رسول اللہ ابھی سعید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کہ حبیب و من الغازی فی سبیل اللہ غازی سے بھی ان کا درجہ اونچا ہے قال اللہ ضوری سی فی القفارمشرقین ہاں غازی کا ایک درجہ اونچا اس وقت ہوگا جب یہ کفار کو اپنی تلوار سے مارے مشرکوں کو حتیٰ نک نک حتیٰ کہ ان کو ذرا ذرا کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور خود بھی پھر شہید ہو جائے کافر اس کو مارے اور یہ شہید ہو جائے تو شہید کا درجہ ہے وما لکان ذاکرون اللہ کثیرن اف ظلم ہو ایسا نہ ہو تو پھر مجاہد سے بھی یہ اللہ کو یاد کرنے والے اونچے درجے والے ہیں کرتوی نے بھی لکھا ہے عالم سے مراد من عقل عن اللہ وعمل عمل بتا ہی وشتنب فعلم فعل ممن العالم یقون عقل الناس اس سے ثابت ہو گیا کہ عالم عقل الناس ہوتا ہے سارے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے جو اللہ کی تابے میں عمل بھی کرے اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچائے تو فعل ممن ہو یہ کون سے علماء ہے ہومر راسی خون فل علم و حم المدب رون فلم سال وہرون بالمعروفی و یہ وہ علماء ہے جن میں تین صفات ہوں آ الناس ایک راسی خون فل جن کے علم میں مضبوطی اور پختگی ہو دوسرے متدب مدبیرون فلم سال اور تدبر کرنے والے ہوں مثالوں میں متدبرون تدبر کرنے والے ہوں مثالوں میں وہ ملا مرونہ بالمعروفی ونہ ہوں نا یہ وہ لوگ ہے جو امر بالمعروف بھی کرتے ہیں اور نہیں عن منکر بھی کرتے ہیں یہ لوگ ہیں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں یہ لوگ علماء اس آیت سے ان کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے دلت الیا الضیل علم آل عقل آیت میں دلیل ہے کہ علم عقل سے بہتر ہے ایک انسان ہوشیار ہے لیکن عالم نہیں جاہل ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جو سیدھا سادہ ہے لیکن اللہ نے اسے علم دیا ہے یہ اچھا ہے تو علم کی فضیلت عقل پہ ہے دلطل آیت علا فضل و تل قلم حال الناس یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے وماقل علیمون نہیں سمجھتے ان پر مگر علماء العالمون راسی خون فللم تدب بیرون فلم سال عامرون بل معروف کر اور حق پرس علماء کی تین صفات ہے ایک ننگی توحید کو بیان کرے گے شہید اللہ ون الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ کت و, و اولو العلم, اول العلم کی یہ صفت ہے مسئلہ صاف ستھرا بیان کرے دوسری صفت لائے خافون امن یہ لوگ لائے خافون للوم تلا کسی کی ملامتی پر ڈریں گے نہیں کوئی کیا کہے گا اور کوئی کیا کہے گا جو جو کچھ کہتا ہے کہتا ہی رہے ہم نے حق کو بیان کرنا ہے ہم اس پہ معمور ہے اور تیسری صفت ہم یوادون دو نفی ما بے نہ ہم علما الآخرتی الدین ہم یوا دو فیما بے نہ آخرت والے علماء وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت والا رشتہ رکھنے والے ہوں محبت کرنے والے ہوں خلا اللہ حسم آواتی والا پیدا فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بالحق حق کے اظہار اور اس بات کے لیے نفیزہ للا تلمومین بے شک اس میں خامخا دلائل ہیں مومنوں کے لیے اوتلوم آوحی علی کمین الکتاب یہ ترغیب القرآن ہے پڑھیے اتلو تلاوت سے پڑھیے یا اتلو تل بمانے پیچھے ہونا اوتلو اے حبیب قرآن کو ایمام بنا دیجیے آپ میرے قرآن کے پیچھے پیچھے جائیے تو جب آپ نے قرآن کو امام بنا دیا تو میرے سارے جہان کو اور جہان کی اونچی مخلوقات انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے آپ کو ان کا امام بنا دوں گا تو تو امام الانبیاء ہے تو تیرا امام میرا قرآن ہے سارے انبیاء تیرے مقتدی تو میرے قرآن کا مختدی اتلو پیچھے پیچھے جائیے ماں اس کے اوحیہ علئی کا جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف منل کتاب کتاب سے واقیم صلاطہ اور نماز کی پابندی کیجئے یعنی عمل بھی کیجئے اللہ سے رابطہ بنانے کے لیے عقیم صلاطہ یا استعانت کا وسیلہ عقیم صلاطہ عمور مسلح آئیں نماز کی پابندی کیجیے انََََََََََ صلاط تنہافشاہ اولمنکر بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور ناروا کاموں سے تنہا انلفاشہ اولمنکر نماز بے حیائی اور ناروا کاموں سے منع کرتی ہے حسن بسی کا قول ہے اور قطادہ کا بھی قول ہے ملم مل تنہا ہو صلاط ہو عانلفاح شاہ اول منقری فلاط جس کو اس کی نماز جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور منقرات سے منع نہ کرے تو فصلا و ہو وبال اس کی نماز اس پر وبال ہے ملم تنہا ہو سلاط ہو عانل فاشائی ولمن کری فصلا نماز تو جب بے حیائی اور منقرات سے منع کرنے والی ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ عبادت ہے اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر کو ڈر جاؤ کہ یہ عادت ہے یا ریا ہے یہ عبادت نہیں ہے ان نسلاتہ یقینا نماز تنہا عن شاہ والمنکری منع کرتی ہے بے حیائی اور ناروا کاموں سے ابن عمر کا قول سراج المنیر میں خطیف صاحب نے ذکر کیا ہے المراد مینسلاتی القرآن قرآن والی نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور ناروا سے المراد منسلط القرآن ودکر اللہ اکبر اور خام اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑا کام ہے یعنی اللہ کا ذکر بندے کو ایک معنی اللہ کا یاد کرنا اپنے بندے کو اکبر یہ بہت بڑی بات ہے کہ تو عاجز فقیر فقیرنا چیز تیرا ذکر آرشوں والا کرے یہ بہت بڑی بات ہے یا تیرا اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے وہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بندے کو یہ بہت بڑا ہے بندے کے ذکر سے اللہ کو یا اللہ کا یاد کرنا بندے کو یہ بہت بڑا ہے بندے کی نماز میں اللہ کو یاد کرنے سے یا ولا ذکر اللّہ اکبر بندے کا یاد کرنا اللہ کو نماز میں یہ بہت بڑا ہے باقی ارکان سے بہت بڑا عمل ہے اور میں نے ذکر کے فضائل پہ احادیث پڑھ لیے کہ کتنا بڑا عمل ہے مجاہد سے اونچا درجہ ہے ذاکر کا و اللہ عالم اور اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو کہ تم کرتے ہو ابن عباس سے منقول ہے مدارک میں نصفی حنفی نے ولا ذکر اللہ اکبر کم برحمتی ہی من ذکر کم ہو آتی ہی تم جو اللہ کی تابیداری کرتے ہو یہ تو عمل ہے تمہارا لیکن اللہ جو تمہیں عرشوں پر یاد کرتا ہے فرشتوں کے سامنے تیرا نام لیتا یہ بہت بڑی بات ہے ولا تجادی رحل کتاب اور تم جھگڑا نہ کرو کتاب والوں کے ساتھ اللہ بلتی ہی آحسن مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے بلتی ہی آسن القرآن ابن کثیر لکھتے ہیں یا بلتی اس مسئلے پہ جھگڑا کرو جو آحسن ہے زاد المسیر میں ابن جوزی کہتے ہیں یا ہی توحید بلتی بلحجت ہی آسن وہ قرآن ہے وہ دلیل قرآن کے دلائل کے ساتھ ان سے جھگڑا کرو بلتی بل حجت التی ہی آسن اے القرآن ابن کثیر اور مدارک لکھتے الدین آندو و کابرو ینتقل الجدال الى الجلاد جو لوگ پھر تکبر کرتے ہیں تو یہ منتقل ہو جائیں گے جدال سے جلات کی طرف پھر یہ فتنہ بنا لیں گے اس کو تو اللہ تجا دل ول کتابی جھگڑا نہ کرو کتاب والوں سے مگر اس دلیل کے ساتھ جو بہترین دلیل ہے وہ قرآنی دلیل ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے اور کہیں گے وقول اور کہہ دے الدین ظلموں اے آن دو وقابرو ین تقرل من الجال جلاد من اور کہہ دیجیے تو آپ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر ان الینا جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے وہ ان ضلع اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے وہ الحنہ و الحکم اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے وہ نہن الحم مسلم اور ہم ہیں ایک اللہ کی تاب کرنے والے و کزال کانزل نا کتاب ترغیب القرآن پھر اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب فلدی نعت نا حمل کتابنبی پس وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جن کو پہلی کتابوں کا علم دیا گیا تھا وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں امن ہا اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بھی ہی اس کتاب پر قرآن پر یا بھی اس نبی علیہ السلام پر اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں سے مگر کافر وما کن تتلومن قبل ہی من کتابن یہ صدق ہے نبی علیہ السلام کا اور نہیں تھے آپ کے پڑھتے قرآن سے پہلے کوئی کتاب آپ قرآن کے نزول سے پہلے کسی کتاب کے پڑھنے والے نہیں تھے آپ کو یہ علم نہیں تھا کتاب کا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بلا تھا خود تو بھی کا اور خط نہیں کیا تھا لکھائی نہیں کی تھی آپ نے اپنے ہاتھ سے اے دل لرتا اگر کیا ہوتا تو پھر اس وقت خامخا شک کرتے باطل پرست یہ تو لکھا پڑا ہے اس نے خود ہی اپنی طرف سے یہ بنایا ہے بل ہوا آیا تم بئی ناتی بلکہ یہ آیتیں ہیں واضح واضح ان لوگوں کے دلوں میں جن کو دی گئی دیا گیا ہے علم وَمَا يَجْحَدُ حدوبی إِلَّا الظَّالِمُونَ اور انکار نہیں کرتا ہماری آیتوں سے مگر ظالم وقال اور یہ ظالم کہتے ہیں لولا عن ضلع علیہ ہی آیا تم ہی کیوں نہیں نازل ہوتی اس نبی علیہ السلام پر معجزات ان کے رب کی طرف سے زجر ہے بے انکار القرآن کیونکہ قرآن معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے کل انم ال آیا تو عند اللہ کہہ دیجیے بے شک اختیار موج کا اللہ کے پاس ہے وہ انمانا نظیر اور یقیناً میں ہوں ڈرانے والا ظاہر اولم یکفیم آیا نہیں ہے کافی ان کے لیے ترغیب القرآن پھر انا نزل علیہ کل کتاب علیہ کہ ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر ان فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً رحمت او <اومنون> ذکر یقیناً اس میں خواہ رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قلقی وبئی نہ کم شہیدہ کہہ دیجئے کافی ہے خاص اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ یا عالم معافِ سماواتی ولاردی اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے والذین منو بالباطل وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر وقف عرو باللہ اور انہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی توحید سے الاائے کہم الخا یہ لوگ یہی ہیں خسارے میں تاوانی نقصان میں یہی ہیں ویستاجلون قبل عذاب اور جلدی سے مانگتے ہیں آپ سے عذاب عذاب میں جلدی کرتے ہیں ولا جلوم مسم اللہ جا احم اور اگر نہ ہوتا نیٹا مقرر عذاب کا تو خام خا جاتا ان کے پاس عذاب ولا ان بخت احم لا یشورون خام خواہ جائے گا ان کے پاس عذاب اچانک اور یہ نہیں سمجھیں گے یس یہ نہیں سمجھتے یس تاجلون عذاب یہ تکرار نہیں ہے بلکہ پہلا استعجال بالعذاب الدنیاوی تھا یہ دوسرے استعجال بالعذاب الاخرویہ ہے جلدی سے مانگتے ہیں آپ سے آخرت کا عذاب بھی ون جہنما اور بے شک جہنم لمحیت تم بال کافرین خائے احاطہ کرنے والی ہے کافروں سے جہنم تو کافروں سے احاطہ کرنے والی یومشاہ ملازاب من فوقیم اس دن کہ چھپا دے گئے ان کو عذاب ان کے اوپر سے و تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اوپر نیچے عذاب میں چھپ جائیں گے جیسے اصحاب مدین اور قوم سمود کا عذاب تھا صحت و من تحتہم و و من تحتہم و صحت و من فوقہم و یکریہ اوپر سے عذاب ناکارا حاکم اور نیچے سے عذاب ماتحت نا فرمان و قول اللہ فرمائے گا زوکو ماکن تم تاملون چکھ لو وہ عذاب کے تھے تم جو عمل کرنے والے یا عبادی اللہ دینا یہاں سے توحید کے مسئلے کی ترغیب اور شیطان کے نو شبہات کے جوابات ہیں نو شبھے پہلا شبہ یار تم مسئلہ بیان کرتے ہو تو تمہیں کوئی گاؤں سے نکال دے گا شہر سے نکال دے گا تو جواب یا عبادی بادی اللہ نا منو اندی اے میرے بندو وہ لوگ جو جو مچپئی مان لائے ہو یقینا میری زمین فراخ ہے میری زمین فراخ ہے نبی علیہ السلام ہجرت نہیں کر رہے تھے ان الذي فرض علیہ کل قرآن الراد کی ماد تم نے پڑھ نہیں لیا سر قصص کی پچاسی نمبر آیت میں سر نساء کی آیت نمبر ستانوے میں بھی تم نے پڑھا تو اللہ فرماتا ہے میری زمین فراخ ہے فی آیا فابدون بدون تو خاص میری ہی بندگی کرو عبادت کرو میری عبادت کرو ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس اللہ کا ملک اور اللہ کی دنیا تنگ نہیں ہے اور فقیر کے پاؤں لنگڑے نہیں ہے بس جاؤ کہیں اور جا کے اپنا کام کرو تاریخ جب دریا کے کنارے کشتیاں جلا رہا تھا اللہ وہ انگریزوں نے بھی مظامین بنائی ہیں طارق برن بورڈس تو تارق بن زیاد کو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو واپس جانے کے لیے تو کشتیاں کو چھوڑ دو تو اس نے اپنی شمشیر اپنی تلوار پہ اس طرح ہاتھ پھیر کے کہا ہم مسکراتے ہوئے اللہ کے بندے ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے تارخ چوبر کنارے دریا سفی ن سوخ تاریخ چوبر کنارے دریا سفی سوخت, سوخت خندید دست بر سرے شمشیر برد گفت جب تارخ دریا کے کنارے کشتیوں کو جلا رہا تھا لوگوں نے کہا یہ کیا کام کیا تم نے تو خندید دست بر سرے شمشیر برد گفت مسکرا کے اپنے ہاتھ کو شمشیر پہ ل... پھیرا اپنی تلوار پہ اس طرح ہاتھ پھیر کے کہا ہر ملک کے ملک ماست کے ملک خدا ماست ہر ملک میرا ہے کہ اللہ کا ملک میرا ہے کیونکہ میں اللہ کا نوکر اللہ کا بندہ اللہ کے قانون کو جاری کرنے کے لیے جہاد کرنے والا تو ان ناردی واسعہ سے ہر ملک ملک ماست ملک ملک, ملک خدائے ماست خدا ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت کا اچھا یقیناً میری زمین فراخ ہے فی یا فابدون تو خاص میری ہی بندگی کرو کلفس موت یہ دوسرا وسوسہ شیطان کا رد ہو رہا ہے وہ تم اس طرح مسئلہ بیان کرتے ہو کوئی مار دے گا تمہیں کوئی قتل کر دے گا تمہیں جواب مرنا تو ہر کسی نے ہے کیا بڑی بات ہے قرآن اور اسلام اور توحید کے لیے مر جائیں کل نفس نفسائقت الموت ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت کا سمئی لینا ترجون پھر میری طرف تم واپس کیے جاؤ گے والذین اور یہ تیسرے وسوسے کا جواب تمہیں جب گاؤں سے نکال دیں تو دوسری جگہ تمہارے گھر رہ جائیں گے یہاں سب کچھ یہاں رہ جائے گا جواب والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق لنوبی جنتی غورفا خام خا ٹھکانہ دے دیں گے ان کو جنت سے غورفا بالا خانوں کا دنیا کے گھر کو چھوڑ دو جنت میں اللہ تمہیں غرف دے گا ایسے غرف ایک موتی سے بنے اور اسی اسی میل کا فاصلہ اندر اللہ تو را ظہور ہوا ممبونہ و بطون اندر سے باہر سب کچھ دکھے باہر سے اندر سب کچھ دکھے کیا بڑی بات ہے تجری من تحت الانہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں نعماج العاملین کیا خوبصورت ہے اجر عمل کرنے والوں کا عالمین نہیں کا کیا علما کا یہاں عامل علم پہ عمل کرو اللہ دینا عاملین وہ لوگ ہیں صبرو جنہوں نے صبر کیا وہ اللہ اور اپنے عرب پہ یہ توکل کرتے ہیں صبر کے تین ارکان تھے صبر العت صبر عالماسی اور صبر عال المصائب وقت چوتھی چوتھا وسوسا اللہ اللہ چوتھا وسوسا کیا کھاؤ گے یہاں تو کاروبار ہے امامتی ہے مدرسی ہے تو جب تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا تو کھاؤ گے کیا جواب کھلانے والا میرا اللہ ہے حدیث میں آتا ہے کم تو نا اللہ توکل کما توکل رضخ تم کما یور ذق و تئیر تبدوسن و ترو ہو بے تانا روا ترمیزی اے بندو اگر تم اللہ پہ اس طرح توقل کرو جس طرح کی پرندوں نے توقل کیا ہے تو اللہ تمہیں اس طرح بے اسباب غائبانہ رزق دے گا جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے صبح سویرے اپنی گھونسلوں سے خالی پیٹ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے پیٹ لے کر رجے رجے آتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے مرو بالمعروف وانھوان المنکری فینن الامر بالمعروف والنهی عن المنکری لا يقرب وجلا ولا يدفع رزقا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا کرو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ساتھ نیٹا نزدیک نہیں اتا موت کا اور نہ ہی رزق دفع ہوتا ہے رزق بھی دفع نہیں ہوتا اللہ تمہیں رزق دے گا سب سے اچھا دے گا وکیمندن اور کتنے زیادہ زندہ سروں میں سے لاتحمل و رسقہا جو نہیں اٹھاتے اپنے رزق کو اللہز وہا اللہ رزق دیتا ہے ان کو وہ ایم اور تم کو بھی وہ عسمی و اور یہ اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا ولا انسال تحمن خلق اسماواتی ولا اب پانچواں شبہ اور وسوسہ شیطان کا یہاں تو شاگرد ہیں مقتدی ہیں مریدین ہیں فلان ہے جب تمہیں یہاں سے نکال دیں تو پھر تم باقی دوسری جگہ تمہارا حلقۂ احباب کیسے ہوگا تو جواب اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا تو میرے لیے اپنے بندوں کو بھی تابع کر دے گا والے انسان تو اگر ان سے من خلق سماواتی ولادا کس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اور کس نے مسخر کیا تابع کیا ہے سورج اور چاند کو لقول تو خام یہ <خَائِيه> کہیں گے ایک اللہ نے فانا فکون تو کس طرف تم پھیرے گئے ہو اللہ شاء من و یکدر اللہ اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے وقد اللہ اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہے ان اللہ بکل شعی علیم بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا یہ چھٹا وسوسہ صاب رد ہو رہا ہے دوسری جگہ تو ایسا پانی نہیں ہوگا ہمارے پشاور کا تو بہت اچھا پانی ہے جواب ونسال تو ہم ضلع سمائیمان اگر تو پوچھے ان سے کہ کون برساتا یہ دلیل عقلی اعترافی بھی ہے اچھا لیکن ہم مضمون کے ساتھ وہ شبہات بنا کے رد کر رہے ہیں شیطان کے ولا انسالت اگر تو پوچھے ان سے کس نے برسایا ہے اوپر سے بارش کا پانی تو کس نے تازہ کی اس کے ذریعے زمین بادموتیا اس کی خشک ہونے کے بعد لیہقول اللہ تو خامخا کہیں گے ایک اللہ نے قل الحمدللہ تو کہہ دیجئے ساری صفات ایک اللہ کے لیے ہیں بل اکثر لایا قلون بلکہ اکثر ان میں سے آلایا قلون عقل نہیں رکھتے وما دل حیات ال دنیا اللہ ولا ابن یہ تزید من دنیا ہے اپنی زندگی کو کیوں خراب کر رہے ہو چھوڑ دو یہ اختلافی مسائل کا بیان کرنا جواب اصل زندگی تو آخرت کی ہے وہی سور رہی ہے تمہیں کیا پتہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لاہن تماشے والا اے اور کھیل کود وہ ند دار الآخرت علیہ الْحِيَ الحیوان اور یقیناً گھر آخرت کا وہ اصل زندگی ہے نہ ختم ہونے والی لوکانو یا لمون کاش کے یہ لوگ سمجھتے فئی دار کی بو فل ہے آٹھواں وسوسہ کیسے جاؤ گے خشکی تو خشکی ہے اللہ نے دریا میں کشتیاں بنائیں فئی دار کیبو جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں داول اللہ مخلصین لہ الدین تو پکارتے ہیں ایک اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اپنے دین کو دین بمانے پکار دعا آواز ایک اللہ کے لیے پکار کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں فلمجاہ مل برری پس جب ہم نجات دے دیتے ہیں ان کو خوشکی کی طرف یو شریکون تو اچانک اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں مانی میں علوسی کہتے فبی اللہ تعالیٰ علیک تجھے اللہ کی قسم عئی الفریق نماد الحیثیلا دیکھو کون سے دو گرو اس حیثیت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے سیدھی راہ میں ایک مکے کے مشرک تھے جو کہ کشتی میں ایک اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے خشکی میں شرک کیا کرتے تھے لیکن ایک ہمارے مشرق ہیں زمانے کے اور ہمارے علاقے کے جو کشتیوں میں بھی وڈے جوان کو پکارتے ہیں کہتے ہیں بارہ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی انہوں نے نکالی تھی کیا کفر ہے لی فورو لام لاقبت ہے انجام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کفر کر لیا بیمار تے اس پر جو ہم نے ان کو دیا تھا وہ اور فائدہ لے لیں یہ دنیا میں فسو فیال جلدی ہے کہ جان لیں گے اپنے انجام کو اب نوہ وس و ہو دھو رہا ہے آخری بدمنی بن جائے گی تو جواب یہ مسئلہ امن کا ہے حرم کو امن بھی توحید کی وجہ سے ملا اولم یارو انا جالنا حرمن آمن آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یقیناً ہم نے ٹھہرایا ہے حرم کو امن والا ویو تخت تفنہ سمن اول اور چگے جاتے ہیں یوں تخت تخطف دانا چگنا جب دا زمین پہ دانے ڈال دو تو مرغہ ایک ایک کر کے اسے چگ لیتا ہے تو یہ تخت تفن چگے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں لوگ منحول میں حرم کے ارد گرد سے لیکن حرم میں امن ہے اف بالباطل باطل یو باطل پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بھی نعمت اللہ یک فرون اور اللہ کی نعمت پر کہ یہ قرآن ہے دین اسلام ہے نبی علیہ السلام ہے یک فرون یہ انکار کرتے ہیں اب زجر بے انکار القرآن ومن ازلم افطرا اللہ کر دی بن اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے بنا دیا اللہ پہ جھوٹ او ضبب الحقی یا جھٹلا دیا اللہ کی قرآن کو حق قرآن نبی علیہ السلام لما جا جب آ گیا یہ حق اس کے پاس علیہ صفی جہنم مسول کافرین آیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کے لیے بلا فی جہنم مسول کافرین اللہ ہمیں بچا والذین جاہدو فینا یہ ترغیب سے تبلیغ اور وہ لوگ جاہدو فینا جو کوشش کرتے فی فینا فی طلب رضا یا فینا فی تعتینہ یا فینا فی دیننا یا فی کتابنا یا فی توحیدنا جو کوشش کرتے ہماری رضا کو طلب کرنے میں ہماری تابیداری میں ہماری توحید میں ہمارے دین میں کوشش کرتے ہیں تو لنا دین سبلانا کھول دیں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے راستے کھول دیں گے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰن فرماتے جو اپنے علم پہ عمل کرے اس کا علم زیادہ کرتے ہیں لنا دیام سبولانا یہ فض علم نیاز فرماتے ہیں جو عمل جو, جو عمل کی طلب کرے عمل کی طلب کرے تو ہم اسے عمل کی توفیق دیتے ہیں لنا دی سبولانا یا جو علم کو طلب کرے تو اسے عمل کی توفیق دیتے ہیں لنا دی اللہم سبولانا یا جاہدو فینا صاحل عبد اللہ تستری مانا کرتے ہیں اے جاہدو فینا بھی اکامتی سنتی لنحدی سبل کذالک من لذم سنت فی الدنیا سلیما جو کہ ہمارے نبی کی سنت کی اقامت میں محنت اور کوشش کرتے ہیں سنت کی اجرا میں سنت کی قامت میں تو لنحدی سبل الجنت ہم اسے جنت کی راہ دکھاتے ہیں اسی طرح جو کہ التظام سنت کا کرے گا دنیا میں یہ سلامت رہے گا ابن عباس کا قول ہے ولدینہ جاہدوفی تعطینہ لنحدی النّم سب الصوابینہ جو ہماری اطاعت میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کو دکھاتے ہیں اپنے بدلوں اور ثواب کی راہیں لہ دیم سبلاب الوابنا جاہدوفینہ لنا دین سب النا اور وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہمارے دین میں ہماری رضا میں ہماری توحید میں ہماری کتاب میں ہماری تابے میں تو خامخا ہم کھول دیتے ہیں ان کے لیے اپنی راہیں و ان اللہ المحسنین اور یقیناً اللہ ہے محسنین کے ساتھ معیت خاصہ بمان نصرت محسنین احسان کرنے والے بل جہاد جہاد اور ہجرت کرنے والوں کے ساتھ معیت خاصہ نصرت الہی ہی ہے اللہ کی معیت تو صورت میں ابتلا عالمومنینین ذکر ہو گیا بسم الله الرحمن الرحيم الف لامين غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بزع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم خخلیف الرا سلا عالمون سورہ روم مکی صورت ہے سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے چوراسی نمبر ہے نظول میں چوراسی ہے نظول میں سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں تیسویں صورت ہے قرآن کریم کی سوران کبوت کے بعد لگی ہے سوران کبوت کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورہ کبوت میں ترغیب تھا ترغیب تھی مسئلے کو بیان کرنے کی تو یہاں بشارت لمنین مومنوں کو بشارت اور خوشخبری مسئلہ بیان کیا جو مان گئے تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں یا سورہ ان میں ابتلاع علی المومنین ذکر ہوا تو یہاں بشارت للم بعد ال ابتلا یا سوریہ ان میں ابتلاح المومنین کا ذکر تھا تو یہاں اصل مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے جو کہ سبب ہے ابتلا کا سوریہ انکبوت میں فرمایا ان اللہ لما المحسنین اللہ کی معیت خاصہ محسنین کے ساتھ ہے تو یہاں آیت نمبر چار میں اس کی مثال یومزین یفرح المومین نبی نصر اللہ یا سور عان میں توحید کا مسئلہ مثال کے ساتھ واضح ہوا بغیر دلائل کے تو یہاں توحید پر عدل عقلیہ کثرت کے ساتھ سور عن کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو میں نے نجات دی تھی تو یہاں آیت نمبر سینتالیس میں فرما رہے ہیں وکان حق کا نعلینہ نثر حق ہے ہمارے اوپر امداد کرنا مومنوں کی سورہ کبوت کی آیت نمبر نو میں فرمایا تھا مومنوں کو لنت خلنحم الصالحین تو سورہ روم میں آیت نمبر پندرہ میں فرما رہے ہیں فہم فراؤدتی یحبرون سورہ انکبوت کی آیت نمبر پینسٹھ میں فرمایا تھا فا رقیبو فلفلکی داول اللہ مخلصین علا الدین فلمان اجاہم الللبر اضا ہوں یوشریکن تو یہاں آیت نمبر 23 میں فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توحید نے سمجھایا ہے منایا تھی منا مکم بل نہاری من فضلی کشتیوں میں تم سفر کرتے ہو اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے کے لیے یہ دلائل ہے نا اور آیت نمبر پچیس میں بھی فرمایا سمئیزا دا کم داوتن سریان کبوت میں اقوام محلہ کا سابقہ کا بیان ہو گیا تو یہاں آیت نمبر اکتالیس میں عذاب کی علت کا بیان ہے کہ اللہ نے ان قوموں کو کیوں ہلاک کیا اس کی وجہ تھی سریان کبوت میں ترغیب الجہاد تو اس صورت میں اصول سمانیہ ذکر ہو رہے ہیں لط تصبت آیت نمبر 29 سے آٹھ اصول مضبوطی کے لیے مجاہد کی سورت کا دعوی اور مقصد البشارت المومین دلت الاقلیہ لت وحید صورت میں بشارت ہے مومنین کے لیے اور دلائل اقلیہ ہیں توحید کے اس بات کے لیے آیت نمبر پانچ اور آیت نمبر سینتالیس میں دعویٰ توحید کا دعویٰ آیت نمبر چودہ اور ستارہ میں ہے شفات قہری کی نفی آیت نمبر تیرہ میں ہے اور شرف تصرف کی تردید تین آیتوں میں ہے آیت نمبر چار چھ اور چالیس اور شرک دعا کی تردید آیت نمبر تینتیس میں ہے صورت میں اسماء حسنا باری تعالی کے بحث تکرار آٹھ ہے نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال کی یہ صورت ہے قرآن کے نزول کے زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں ایک روم کی اور ایک فارس کی اس وقت فارس کا بادشاہ شابول تھا جسے ابرویز کہتے تھے اور روم کا بادشاہ ہیرقل تھا تو ان کی لڑائی ہوئی اور ابرویز نے ہیرکل کو روم کے بادشاہ کو شکست دے دی حتیٰ کہ شام تک پہنچ گیا روم یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے روب ابن عیس ابن یعقوب یا روم ابن عیس ابن اسحاق یہ سحاق علیہ السلام کے پوتے تھے یا پڑ پوتے تھے ان کے بہتر قول یہی ہے کہ پڑ پوتے تھے اسحاق علیہ السلام کے اور پوتے تھے یعقوب علیہ السلام کے تو جب یہ ابرویز ان رومیوں کو شکست دے کر شام تک پہنچ گیا یہ یونان کے دین پر تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو سال بعد یہ رومی قسطنطین الملک کی ماں تین سو سال بعد قسطنطین الملک کی ماں جب عیسائی ہوئی تو اس کا بیٹا بھی عیسائی اور نسرانی ہو گیا اور محرف دین عیسائیت کی پیروی کرنے لگے یہ رومی لیکن پھر بھی آسمانی دین کو ماننے کے دعوے دار تھے تو ان کی لڑائی میں صحابہ کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی یہ اہل کتاب تھے اور مشرقین کی ہمدردی فارسیوں کے ساتھ تھی جو کہ مجوسی تھے مشرق تھے تو صحابہ چاہتے تھے کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو اور مشرقین چاہتے تھے کہ فارس کے ابرویز کو غلبہ حاصل ہو لیکن ہوا ایسے کہ ابرویز کو غلبہ مل گیا اور ہرقل مغلوب ہو گیا تو مشرقی خوش تھے اور صحابہ ناراض تھے تو یہ آیت نازل ہوئی الفلا میم اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معنی کو دعو بشارت المومن ولا العقلیہ للتوحید غلبت الروم مغلوب ہو گئے رومی فیادن الارض نزدیکی زمین میں مکے کے ساتھ نزدیک وہ من مم باد غلب بون اور یہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلدی ہے کہ غالب ہو جائیں گے من باد غلب ام اے یا من باد غلب فارص علیہ فارس کے غلب کے بعد ان پر سیغلبون یہ غالب ہوں گے اضافت ہے مفول کو غلب فارص علیہ یا مصدر ہے من مغلوبیتی ہم مصدر مجھولہ ہے ان کی مغلوبیت کے بعد جلدی ہے کہ یہ غالب ہو جائیں گے صحابہ کو تسلی مل گئی فی بھی غیثینا چند سالوں میں تو چند سالوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شرط لگا دی اتبا کے ساتھ تین سال دس اونٹ شرط ہے تین سال بعد رومی غالب ہو جائیں گے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ابھی شرط کے حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بز آ تین سے نو تک سالوں پہ دلالت کرتا ہے تو شرط کو بڑھا دو نو سال کر دو اونٹوں کو بھی بڑھا دو سو اونٹ کر دو فی بز چند سالوں میں لاہمرو اللہ کے لیے حکم ہے اختیار ہے من قبل اس سے پہلے بھی ومن بعد اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ کا ہوگا ویوم یفر علم و اور اس دن خوش کر دیے جائیں گے مومن یہ بدر کا دن تھا پھر ان کی لڑائی ہوئی ادھر صحابہ کو غلبہ ملا ادھر رومیوں کو غلبہ ملا رمضان تھا دوسرا سال تھا ہجرت کا رومیوں نے فارسیوں سے مصالحت کی پیشکش کی ہوئی کلے میں بند تھے تو ان کے صلح کے لیے پانچ سو اونٹ سونے کے پیشکش کی تو فارسی تیار ہو گئے تو انہیں اونٹ نکالنے کی اجازت دی گئی بمائے سندوق تو انہوں نے ایک ایک سندوق میں دو دو مجاہدوں کو فوجیوں کو لٹا دیا بمائے اسلحہ تو ان کے اوپر دو بڑے سندوک ہوتے ہیں تو اس پہ چار آدمی آ گئے اور ہاں مہار پکڑتے ہوئے ایک آدمی اونٹ کے ساتھ گیا تو یہ پانچواں ہو گئے ایک اونٹ کے ساتھ پانچ آدمی تو پانچ سو اونٹ تھے اس کے ساتھ کتنے لوگ نکل گئے جب یہ نکلے تو بمائے اسلحہ تھے یہ واپس مڑ کے آئے اور انہوں نے فارس کے دار چلے گئے فارس کے دار پہ حملہ کر دیا اور ادھر سے قلعے سے بھی یہ لوگ نکل آئے تو درمیان میں فارس حیران اور پریشان ہو گئے اور گرفتار ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے رومیوں کو غلبہ دے دیا اور فارسی مغلوب ہو گئے یوم دین یفرح المو اس دن خوش کر دیے جائیں گے مومن بن اثر اللہ اللہ کی امداد کے ساتھ ینسرمئی ہے شاؤ اللہ امداد کرتا ہے جس کی چاہے وہ العزیز الرحیم اور یا اللہ غالب الرحم کرنے والا غالب ہے ہر کسی پر اور رحم کرنے والا ہے وعد اللہ یہ وعدہ ہے اللہ کا لاہف اللہ لا يخلف اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کا لیکن اکثر لوگوں میں سے لا عالمون نہیں جانتے یا عالمون من الحیات الدنیا دنیا یہ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کی باتوں کو یا عالمونہ وجود ظاہر ولا عالمون فنا تفسیر تفصیر میں لکھتے ہیں اس دنیا کے ظاہری وجود کو جانتے تو ہیں لیکن اس دنیا کے فنا کو نہیں جانتے وہ ہمان آخرت ہم غافلون اور یہ ہیں آخرت سے یہی غافل اور ناخبر غافلون ہیں حیات دنیاوی کا ظاہر زینت ہے اور باطن فنا ہے تو یہ ظاہر کو جانتے ہیں باطن فنا کو نہیں جانتے یا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے عالمونہ امرا معاش ہم و دنیا ہم مت یز رہا ابھی سعود قاضی ابھی سعود نے یہ قول ابن عباس کا ذکر کیا یہ اپنے معاش کے طریقوں کو جانتے ہیں اپنی دنیاوی امور کو جانتے ہیں کہ کب فصل بوئی جائے گی کب کاٹی جائے گی اس پہ سمجھتے ہیں لیکن اپنی فنا کا نہیں کوئی خیال ابن کثیر نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے فرماتے یارفونا عمرہ ان عمرہ یارفو نا ان اندنیا عمر دنیا یا رفون عمرانت دنیا وہی امر دین جو یہ لوگ دنیا میں زندگی گزارنے کو جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں جاہل ہیں دین کے امور میں جاہل ہے یہ جاہل ہیں وہ مان الخرت ہم غافل اور یہ ہے آخرت کے بارے میں یہی غافل اولم یا تفک روفیان فسم یا دل عقلی آیا یہ لوگ سوچ اور فکر نہیں کرتے اپنی نفسوں میں ما خلق اللہ فی السماوات سماوات ولد ما خلق اللہ فی السماوات ولرد اس لیے کہ یہ جان لے کے نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو وما مابینہ اور اس کو جو ان کے درمیان ہے اللہ بالحق مگر حق کے اظہار کے لیے واجل مسما اور نیٹا مقرر ہے ان سب کی فنا کا و من الناس بلقا رب لکافرون اور یقیناً بہت سے لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں اوللم یسیروفل اردی تخیف دنیاوی آیا یہ نہیں پھرتے زمین میں تو دیکھ لیں کئی فقانہ قبت الدینمن قبل کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کان و شدمن ہم وہ پہلے والے بہت سخت تھے ان موجودہوں سے طاقت میں وہ آثار اور نشانیاں بنانے میں زمین میں آثار و سار بمانے زمین میں حل چلانا وہ زمینداری میں بھی بہت تکڑے تھے یا آثار بمانے نشانیاں تعمیرات و امروحہ اکثر اماں انہوں نے تعمیرات کی تھی زیادہ اس سے جو انہوں نے تعمیرات کی ہیں وہ ہم رسول ہم بالبینات اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ فما کان اللہ علی تو نہیں تھا اللہ کے ظلم کیا اللہ نے ان پر ولا کن کانفسم عظلیم لیکن تھے اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے سما کانا عقبۃ الدینہ اساؤسوع پھر تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا برائیاں کی تھی اسوع برا اصوا عاقبۃ الدینہ اساؤ کانا کی خبر ہے اسوع اسم ہے کانا کا تو مانا یہ پھر تھا برا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھی اے الخص لطو یا الحا ل دنیا اور آخرت کا عذاب ان میں با یا لام مقدر ہے بے ان یا ل ان کس زبو یا لے اس وجہ سے کہ انہوں نے کا بیان ہے برائیاں کیا کی تھی ان کسزبو آیات اللہ ہے کہ انہوں نے جٹلایا تھا اللہ کی آیاتوں کو وہ کانو بہا استازیون اور تھے یہ اللہ کی آیتوں سے استضا کرنے والے یا اساؤ سوا فعل یہ تمام خبر ہے کان کی ان کس یہ کانہ کا اسم ہے دونوں ترجمے ٹھیک ہے اللہ ہوبد الخل کا سمی عید اللہ پیدا فرماتا ہے مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو سم یو پھر واپس کر دے گا اس مخلوقات کو ثم علیہ ترجاؤن پھر اس اللہ کی طرف تم سب واپس کر دیے جاؤ گے اب تخیف اخروی ویومتقوم ساتو ابلی سل مجرمون یاد کرو وہ دن کے قائم ہو جائے گی قیامت تو نا امید ہو جائیں گے مجرم ان کا اپنے شرکا سے نا امید ہو جائیں گی تخیفی تھی ولم یق اللہ شعر کام اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے حصہ داروں سے شفا شفارسی وکانو قانوب شرا کا اہم قہری کی نفی ہے اور ہوں گے یہ اپنے شراقا سے انکار کرنے والے یوم تقوم یوم یا تفر رقون اور اس دن کے قائم ہو جائے گی قیامت تو اس دن یتفرقون تفرقون جدا جدا کر دیے جائیں گے یہ لوگ ومتازلیومل مجرمون سورہ یاسین میں آ جائے گا اب مومنوں کو درجہ اور یہ تفرقون کی تفصیل ہے فہم الدین امن و عامل الصالحات پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک فہوم فی رودی یحبرون تو یہ لوگ ہوں گے باغیچوں میں یحبرون اے یوں نعمتیں حاصل کرنے والے خوشیاں حاصل کرنے والے یا یکرمون۔ عزت من کیے جائیں گے وہ ملدینہ کفرو اور خرچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کردبو بھی آیاتنہ اور جٹلایا تھا ہماری آیتوں کو علی قائل آخرت اور آخرت کی ملاقات کو تو یہ لوگ ہوں گے فلاذی محدرون عذاب میں حاضر کیے گئے فصبہ اللہ حینت تم سونا وحینت اس تو پاکی ہے اللہ کے لیے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو صبح کرتے ہو تم سونا شام اور عشاء کی نماز تسبی فجر کی نماز اور عشیان بعد میں آ رہا ہے آیت میں اس میں آصر کی نماز اور تزحرون میں ظہر کی نماز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ان آیتوں سے اوقات خمسہ اس معلوم ہو گئے ولا الحمد صلی اللہ کے لیے ہمدہر تصویح کے بعد حمد اور فسبحان اللہ میں فات تفریح کے لیے صورت کے دعوے پر یہ تفریح ہے اس اللہ کے لیے ہمدے ہیں الوحیت کی صفات ہے آسمانوں اور زمینوں میں واشین اور آثر کے وقت عیشہ کے نزدیک وہین تو اور جب تم ظہر کرتے ہو اور دیکھو اندھیرے میں اللہ کی تسبیح زیادہ پڑھو تو دن کی روشنی میں اللہ کی حمد زیادہ کرو توحید کا بیان زیادہ کرو یو خریج الحیمین المئی نکالتا ہے اللہ زندہ کو مردے سے وہیخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے وہیخیل بعد آدموتھا اور زندہ کرتا ہے زمین کو نتازہ کرتا ہے زمین کو اس کی خشکی کے بعد وہ کا تخرجون اس بات قیامت اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے ومن آیاتی چوتھی دلیل ہے اور اللہ کی توحید کے دلائل سے آن یہ ہے خالہ کا کم ہے خالہ کا کہ پیدا کیا اللہ نے تمہارے باپ کو من ترابن مٹی سے سمائدان میدان تم بشرن تن تشرون پھر تم بندے تھے تن تشرون خوارا وارا پھیلے ہوئے و من آیا اور پانچویں دلیل اور اللہ کی توحید کے دلائل سے آن یہ بھی ہے خلق لکم من انفسکم کے پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے من انفسکم من جنسکم سکم بیویوں کو لی تسکنوئی رہا اس لیے کہ آرام حاصل کرو ان کے پاس ہو جالبۂ نہ کم و رحم اور ٹھہرائے اللہ نے تمہارے درمیان مود تن دوستی و رحمتن اور مہربانی مود تن جما شہر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی وجہ سے جمعہ اور رحمتن پھر اس جمعہ کا نتیجہ بچہ پیدا ہونا یا مودتاً جوانی میں محبت قربت دلوں کی و اور بڑھاپے میں ایک دوسرے پہ مہربانی پھر بڑیا کو بوڑے کی فکر ہوتی ہے بوڑے کو بڑیا کی فکر ہوتی ہے ان نفیز علکل آیات القومی تفکرون بے شک اس میں خامخہ دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرتے ہیں من آیاتی اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے خلق کچھ پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا وختلاف والسنتی کم والوانی اور اختلاف ہے تمہاری زبانوں اور رنگوں کا ان نفیز علی کل آیاتی یقیناً اس میں دلائل ہے خام دلائل ہے للا عالمین اول کے لیے جاننے والے اللہ کی کتاب کو ومن آیاتی اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے یہ ساتویں دلیل ہے منام و اور سونا ہے تمہارا رات کا ورنہ حاری اور دن میں دن میں قیلولہ اور آرام و ابتگا من فضلی ہی اور ڈھونڈنا ہے تمہارا اللہ کے فضل میں سے اللہ کا فضل رزق حلال ڈھونڈنا دن میں رزق حلال کے اسباب تلاش کرنا انفیضہ لکل آیات القومی اس معاون یقیناً اس میں خامخات دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو ومن آ ہی اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے یوری کم البرقہ خوفم و دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف ڈر کے لیے مسافر کے و اور مقیم کے تما اور امید کے لیے یا خوفن بٹی والے کے لیے ڈر ہوتا ہے بارش میں و زمیندار کے لیے تماؤ اور امید ہوتی ہے ورزل امین سماع اور برسات ہے اللہ اوپر سے مان بارش کو فیوحی بھی لار دہ تو زندہ کرتا ہے تازہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین اس کی خشکی کے بعد یقیناً اس میں ہیں دلائل اس قوم کے لیے یا خلون جو عقل رکھتے ہیں ومن آیا ہی اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے ان یہ بھی ہے تقوم کہ اللہ کھڑا ہے اسمان و اور زمین کھڑا ہے اسمان اور کھڑی ہے زمین بھی امری اللہ کے حکم سے سمع پھر دیکھو جب اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جب تمہیں بلائے گا دعوتن بلانے کے ساتھ نفخہ نفخہ جب تمہیں بلائے گا بلانے کے ساتھ من ارد قبر میں سے تم تخرجون تخرجون تو اچانک تم نکلنے والے ہوگے جب سیٹی میں پھونک ماری جائے گی تو تم خبروں سے نکلو گے دیکھو انتموں میں آیت نمبر اکیس پہ کہا تھا ل آیا تلِ قومی تفکرون اللہ کی کتاب میں سوچ اور فکر کرو تو عالم بن جاؤ گے تو بائیس نمبر آیت میں فرمایا لا آیا تل تو عالم بن جاؤ تو اللہ کی کتاب کو سننا نہ چھوڑنا ل آیا تلِ قومی یصماً اللہ کے حکم کو سنو سنو اور جب سنو گے تو عقل تم میں پیدا ہوگی لا تل قومی یا قلون چوبیس نمبر آیت میں تو جب تم میں عقل پیدا ہو جائے تو کل اللہ قانتون تم اللہ کے در میں آجزی کرنے والے ہو جاؤ گے وال فی السماوات والارض اور اس اللہ کے اختیار میں دسویں دلیل ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے القانی تن یہ سب کے سب اللہ کے لیے عاجز ہیں اللہ کے سامنے سب آجز ہیں تفصیر ابن کثیر نے یہاں اشعار ذکر کیے بہترین ادا سکن علی و ان و جنبائی ترافی حسما بلم الشمس تبدو کشمس کدا کا قلوب اربابت جلی یورافی صفی اللہ العظیم اداسا کنلغدیر و اعلیٰ صفائن جبکہ تالاب کا پانی صاف سترا ہو اور ساکن کھڑا ہو وجنب آئیوں حرری کا اور باد نسیم بھی نہیں چل رہی ہو کہ اس پانی کو ہلائے ترافی ہسفی ہسما ترافی حسما حس ترا او حس بلم ترائن تو دیکھے گا اس صاف شفاف کھڑے پانی میں آسمان کو بغیر ستونوں کے کذا کا شمس و تبدو والنجوم اسی طرح اس تالاب کے پانی میں سورج بھی نظر آتا ہے ستارے بھی نظر آتے ہیں کذا قلوب و ارباب تجلی اسی طرح دل ہیں تجلی والوں کے اللہ والوں کے جن کے دلوں میں اللہ نظر آتا ہے یورافی صفی اللہ عظیم اللہ کے دیدار نصیب ہوتا ہے ان کے دلوں کی صفائی میں اللہ دکھائی دیتا ہے وہ اللہ دی عبد الخلق اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو اور پھر واپس کر دے گا اس مخلوق کو وہ ہوا آ ہوا یہ دوسری دغفہ پیدا کرنا یہ احون ہے اڈے بہت آسان ہے اللہ پر بہ نسبتی پہلی دفعہ کی نسبت اللہ کو آسان ہے یعنی پہلی دفعہ بھی آسان ہے ولا الم صلی اور اللہ کے لیے صفات اونچی اونچی آسمانوں اور زمینوں میں وہ عزیز الحکیم اور یہ اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا وہ ہوا احون والے ہی بن نسبت نظری یہ اللہ پہ آسان ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا تمہاری نظر اور عقل کے مطابق کیونکہ تمہیں پہلی دفعہ کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل لگتا ہے دوسری دفعہ آسان لگتا ہے اللہ کو یہ آسان ہے یا وہ ہوا ضمیر مجموعے کو راج ہے پہلی اور دوسری دونوں پیدائشیں اللہ پہ آسان ہے دورہ اللہ یہ مشرقوں کو زجر ایک مثال کے ساتھ بیان فرماتا ہے اللہ مثال تمہارے لیے مثال من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے تمہارے جنس میں سے حل کما ملک تیمانو کم من شور کا ہے تمہارے لیے اس سے کہ مالک ہو تمہارے ہاتھ ان کے من شرکا کوئی ہی صدار فی ما رزقناکم اس میں جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو فان تم فی ہی سوا تو ہو جاؤ تم اس میں برابر ہے کوئی اپنے غلام کو اپنا شریک بناتے ہو نہیں تخاف نہ ہم ڈرتے ہو تم ان نوکر اور غلاموں کی شراکت سے جیسے ڈرنا تمہارا اپنے رشتہ داروں کی شراکت سے اپنے اعصب کی شراکت سے کزالی کنفس سل اسی طرح واضح کرتے ہم دلائل توحید کے اس قوم کے لیے یا خلون جو عقل والے ہیں جن میں عقل ہو بلدتوالدی نہ ظلم ہوں بلکہ تابیداری کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے اواہ ہم اپنی خواہشات کی بغیر علم من بغیر علم کے بغیر دلیل کے تو مئی من ادل اللہ تو کون ہدایت دے گا اس کو جس کو گمراہ کر دے اللہ وہ من ناصرین اور نہیں ہوگئے ان کے لیے کوئی امدادی فاقم و کل الدین حنیفہ تو کھڑا کر دیجئے آپ اپنا چہرہ اس دین کے لیے حنیفاً جس میں بیان ہے توحید کا اور رد ہے شرک کی فطرت اللہ اے اتبی فطرت اللہ تاب کیجئے اللہ کے دین کی فطرت اللہ امام راضی کہتے ہیں توحید اللہ اللہ کے توحید کی یہ خبر ہے مبتدا معذوفہ کی طبیع توحید اللہ اللہ کے توحید کی تاب داری اے و توحید اللہ اللہ کے توحید کا عقیدہ رکھو اللہ فتر النا وہ فطرت کہ اللہ نے پیدا کیا ہے لوگوں کو اسی پر لا تبدیل علی اللہ اللہ تبدیل اللہ نفی بمانے نہیں ہے نفی بان ابامان نہیں لا تبدیلودین لا اللہ توحید اب اس شرک مجاہد مانا کرتے مت بدلو اللہ کی توحید کو شرک کے ساتھ لا تو بد دلودین اللہ ذالق دین القیم یہ دین ہے مضبوط یعنی التوحید المستقیم یہ مضبوط سیدھی توحید ہے ولاکن اکثر الناس لا عالم لیکن اکثر لزالکت دین القیم یہ دین ہے مضبوط توحید المستقی لیکن اکثر لوگوں میں سے نہیں جانتے جاہل ہیں منی بین لے اے کون منی بین لئے ہو جاؤ تم انابت کرنے والے اللہ کی طرف سے یا حال ہے فطرت اللہ سے یا خبر ہے کانا محظوفہ کی و تقو ہو ڈرو اللہ سے واقعی مصلاطا اور پابندی کرو نماز کی ولا تک من المشرقین مت ہو جاؤ تم مشرقوں میں سے من اللہدینہ ان لوگوں میں سے فررقو دینہ ہم جنہوں نے تس نس کر دیا اپنے دین کو یہ کون ہیں۔ امام قرطبی عائش رد اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں فرماتے انَََََََََََََ الحل القبلہ تھی و اہل الائے البداع یہ اہل قبلہ اور اہل بدت ہے خواہشات اور بدعات کے تابے دار ہے فر رقو انہوں نے تسنس کر دیا اپنے دین کو وقانوشی ان اور ہو گئی یہ گرو گرو کل حزب بمال دہم فریحون ہر ایک گرو اس پر جو ان کے پاس تھا فریحون خوش ہونے والے تھے وہ دام سنا سزر داورب ہم منی بھی جب پہنچ جائے انسان کو تھوڑی سی تکلیف بھی تو پکارتے ہیں یہ اپنے رب کو اس حال میں کہنابت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سم ادا ذاکن رحمتن پھر جب چکھا دے ان کو ہم اپنی طرف سے رحمت اور مہربانی تو اذا فریق منہم ہم بربی ہم یو شریقون اچانک گرو ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوتا ہے لیگ فرو بیما تین لیے فروع میں لام تعلیلیہ ہے یا لام للاقبت شرک اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ انکار کر دیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں انکار کر دیں اس کتاب اور دین سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس لیے شرک کرتے ہیں یا انجام یہ ہو گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا بے مات نام اس پر جو انہوں کو دیا ہے ہم نے فتح تو فائدہ لو دنیا میں فصوفت عالم جلدی ہے کہ تم جان لو گے اپنے انجام کو ام انضل علیہم سلطان آیا نازل کیا یہ زجر ہے نازل کیا ہے ہم نے ان پر کوئی دلیل کوئی دلیل ہم نے ان کو دی ہے فہو یا تکلّم و بھی ما بھی ہی تو یہ دلیل بات کرتی ہے ان پر دلیل کا بات کرنا ثابت کرنا ہے مدعا کو تو یہ دلیل ثابت کرتی ہے وہ کچھ کانو بھی ہی مشرق ان کے یہ ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے وحدا ضن الناس اور یہ مشرک انسان کی حالت ہے جب چکھا دے ہم بیمان انسان کو کوئی رحمت اور نعمت فریحو بہا تو یہ مستی کرتا ہے اس پر خوش ہو جاتا ہے وہ ان تو اور اگر پہنچا دے پہنچ جائے ان کو کوئی تکلیف بیما قدمہ تیم ان کے اعمال کی وجہ سے اس وجہ سے کہ پہلے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے برے اعمال تو اے دا ہوں یک نت ہوتے ہیں نا امید اولم یورون اللہ اب ستر قلیم یا شاء و آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے ان نفیزہ نکل آیات القومی بے شک اس میں خامخات دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فات ہی ذل ہو تو دے دو رشتہ داروں کو اس کا حق والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو حق دے دو ذالک خیر للذین یریدون اوج اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کا ولاء قوم المفل اور یہ لوگ یہی ہیں کامیاب سراج المنیر میں خطیب صاحب نے لکھا ہے وقاد تجونیفہ حنیفہ آیافی وجو بن وجوب قطل المحار امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ نفقا واجب ہے محارم کے لیے اذا و محتاجین عاجزین القصب جب کہ محارم محتاج ہو اور کسب سے عاجز ہوں تو ان کے رشتے دار ان پہ نفا کریں گے یہ واجب ہے وجوب ہے نفقا محارم کے لیے اور امام شافی صاحب کہتے ہیں لا نفا کا تبل داری کی وجہ سے نفا واجب نہیں ہے علی الدال والوالدین مگر والد کے لیے واجب ہے اولاد پر نفقا اور والدین پر نفقا واجب ہے اولاد کے لئے اور اولاد پر نفقا واجب ہے والدین کے لیے خاص سائر القرابۃ علی ابن العم سارے رشتہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے چچا کے بیٹے پہ قیاس کرتے لیے انه لا ولاد ولاتا بینہم ان کے درمیان کوئی ولات نہیں ہے چچے کے بیٹے کے درمیان تو ساروں کو چچے کے بیٹے پہ قیاس کر رہا ہے امام شافی صاحب امام ابو حنیفہ فرماتے محارم کے لیے وجب کا وجوب ہے فات ضل قربہ حق ہو ہے نا واجب وما تو مر رے بن اور وہ کہ جو تم دیتے ہو مر بن کوئی تحفہ مال طریق ریبا کسی کو کچھ دیتے ہو ربا کے طریقے میں اس لیے کہ وہ کل تمہیں زیادہ دے قرطبی اور مدارک فرماتے ہیں اس میں یہ صورت بھی داخل ہے ماترتی ہی من الحدیت اکثر منہا تم کوئی ہدیہ دیتے ہو تم کوئی ہدیہ دیتے ہو اس لیے کہ کل تجھے اس سے زیادہ دیا جائے ان ربا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربا ہا ہونا در رجول رجول اشئی یق سود یش بی آل یق سرم انال کا یہاں ربا کا مانا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کوئی چیز دے اور اس میں قسط و ارادہ یہ ہو کہ کل وہ اسے اس سے زیادہ دے گا یہ مراد ہے ہم آتے تم مربن اور وہ جو تم دیتے ہو کوئی تحفے زیادہ کرنے کی نیت سے لی عربو افی اموالاس اس لیے کہ زیادہ ہو جائے لوگوں کے مالوں میں فلاں اربو آئند اللہ تو یہ زیادہ نہیں ہوتا اللہ کہ ہاں وما آتے تم من زکاتن اور وہ جو تم دیتے ہو کوئی حصہ اور حق اللہ کا ترید و اللہ ہے کہ جس میں تم ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضامندی کا فولا کہمسفون کا تو یہ لوگ یہی ہیں زیادہ کرنے والے اپنے اجر کو اللہ الدی خلق ثم سما اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو پھر رزق دیتا ہے تم کو سم میمی تو کم پھر مار دے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو حل من شرکا ہی کم من فالمن من کم من آیا ہے تمہارے شرکا اور حصہ داروں میں سے وہ جو کرتا ہے یہ کام تمہارے من ان کوئی چیز کوئی کر سکتا ہے یہ کام جو تمہیں پیدا کرنے والا ہو رزق دینے والا ہو پھر مارنے والا ہو پھر زندہ کرنے والا ہو سبحانہ ہو تعالی عمایو شریکون پاک ہے اللہ اور بہت اونچا ہے اس سے جو یہ اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں اب تفیف دنیاوی اور اللہ عذاب کی ظاہر الفساد و فل برریول ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور دریا میں بر دیہات خشکی آبادی اور بہر شہر دریا جنگل وغیرہ سب مراد ہے بما کا سبق اے اس وجہ سے کہ کی کیے ہیں لوگوں کے ہاتھوں نے برے اعمال بما کا سبت اے دناس بھی سب و ان لوگوں کے گناہوں اور ان کے شرک کی وجہ سے زہر الفساد فساد نقصان البرکہ کو بھی کہتے ہیں برکت کے نقصان کو اور فساد دنیاوی عذاب مفسرین نے لکھا ہے فساد سے مراد قہت اور مرض اور وبا بھی ہے ظہر الفساد و اے ظہر القاہط و والمرض جو آج کل یہ وبا نکل چکی ہے تو یہ ساری وبائیں ظہر الفساد و فلبرری ولباہری ظاہر ہو گئی ہیں یہ بیماریاں وبائیں فسادات نقصان البرکت عذاب دنیاوی فلبرری ولبہ ری خشکی اور دریا میں یہ کیوں بیما کا سبا تنہا سے بھی سبا بیما ہم و اس وجہ سے کہ جو کیا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے ان کے گناہوں اور شرک کی وجہ سے یہ ظاہر ہوا ہے فساد لیودی کا ہم بادل اس لیے کہ اللہ چکھا دین کو بعض وہ عذاب اور سزا اس کا جو انہوں نے عمل کیا ہے لالم یر اما خاکی اللہ کی طرف پھر جائے قل تخفیف دنیاوی کہہ دیجئے سیرو فل اردے پھرو تم زمین میں فن ضرو کہ فقا نا عاقبۃ اللہ دین دیکھ لو کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانا اکثر ہم مشرقین تھے اکثر ان میں سے شرک کرنے والے فاقم و کا تو کھڑا کر دے تو اپنے چہرے کو لدین القیم مضبوط دین کے غالق الدین القیم پہلے ذکر ہو گیا آیت نمبر تیس میں کھڑا کر دو تم اپنے چہرے کو اس مضبوط دین کے لدین القیم من قبل یہ آتیاں یومن سے پہلے کہ آ جائے گا ایک ایسا دن لا مرد لہ من اللہ کہ نہیں ہوگی واپسی اس کی اللہ کی طرف سے مرد دا میمی ہے لہو اللہ مبنی لالفائل نہیں ہے کوئی واپس کرنے والا اس کا اللہ کے سوا اور اللہ اس کو واپس نہیں کرے گا یا نہیں ہوگی واپسی اس کی من اللہ اللہ کی طرف سے یوم یس سدعاون اس دن یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے یس سدعاون اے یا اور تا کا ادغام سعد میں ہوا ہے یعنی یتفرقون فری قنف الجنہ و فری قنف السعیر بحر العلوم میں صبر نے کہا یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے یہ ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا یا یسعون پریشانی کے معنی میں سر درد سر ان کا درد سر یعنی پریشانی نہیں ہوگی پریشانی ہوگی یوم یس سدعاون اس دن یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے من کا فرا جس کسی نے کفر کیا تھا فعال ہی کفرہ ہو اس پر سزا ہے اس کے کفر کی امن عامل صالحن اور جس کسی نے عمل کیا نیک فلی فسم تو ان کی نفسوں کے لیے اپنے نفسوں کے لیے محدون یہ تیاری کرتے ہیں مہد تیاری کرنا لی اللہ دینا امن و عامل صالحات بن اس لیے کہ بدلہ دے دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ہے نیک اپنے فضل سے اللہ ان کو بدلہ دے دے انہو لا حب الکافرین بے شک اللہ محبت نہیں کرتا کافروں کے ساتھ ومن آیا تھی ہی اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے ان یہ بھی ہے یرسل سلر مبشرات کہ اللہ بیچتا ہے ہوائیں مبشرات خوشخبری دینے والا علی خوشخبری دینے والی ہوائیں بارش کی ولی ادیقہ کمر رحمت ہی اور اس لیے کہ اللہ چکھا دے تم کو اپنی رحمت سے ولی تجریل فلکہ بھی ہی اور اس لیے کہ جاری ہو کشتی روانہ ہو کشتی اللہ کے حکم سے ولی تب تگو من فضلی ہی اور اس لیے کہ تم ڈھونڈو اللہ کے فضل سے نرشتے حلال سے ولا اللہ تشکرون اور خام کہ تم شکر ادا کر دو اللہ کا اب تسلی وَلَقَدْ قدرسل نامن قَبْلِكَ رُسُلًا رسولن قَوْمِهِمْ مہم یقیناً بھیجا تھا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو اپنی قوموں کی طرف پجاؤ ہم تو آئے تھے یہ رسول ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ فن تقم نامن الدین تو ہم نے بدلہ لے لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا وکا نہ حق نلینا نسر اور ہے حق ہم پر امداد کرنا مومنوں کا یہ حق تفضلی ہے حق واجب نہیں یہ لفظ قرآن اور سنت میں دعا میں نہیں استعمال ہوا حق حق بحق فلان و بحق فلان قرآن کی جتنی دعائیں ہیں اس میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوا و کانا حق اور ہے حق ہم پر تفزلاً احسانا ہے حق ہم پر امداد کرنا مومنوں کا اور حکم جب مشتقی پر ہو تو مبدا اس کی علت ہوا کرتی ہے یعنی امداد مومنوں کی ایمان کی وجہ سے اللہ الزی السل الریاح اللہ وہ ذات یہ پندرہویں دلیل ہے عقری جو بیچتا ہے ہوائے فتو سیر تو اٹھا لیتا ہے اٹھا لیتی ہیں یہ ہوائے بادلوں کو فیب ستو حفص تو چلاتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں خلا میں کئی فحش جس طرف چاہے وہ جالحو کے سفن اور تو ٹھہرا دیتا ہے اس کو بھاری کی سفن گری کی گری اور بلکہ ننباسی درنی کی فتح الو قیخرو جو من خلا تو دیکھے گا تو قطرے کو جو نکل نکلتا ہے من خلا ہی ان بادلوں کے درمیان سے بادلوں کے درمیان سے یہ قطرہ نکلتا ہے پانی کا برستا ہے فَإِذَا صاحب بِهِ ہی میں شاءمن عبادی پس جب پہنچا دیں ہم یہ بارش جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے ادا ہوں یہ تبشیروں تو اچانک یہ ہوتے ہیں خوش خوش و ان کا نومن قبل ایون من قبل ہی اور یقیناً تھے یہ اس سے پہلے ایون ذل علیہم کے نازل برسی تھی ان پر یہ بارش من قبل ہی تاکید ہے اے من قبل حادل وقت اس بارش کے برسنے کے وقت سے پہلے تھے یہ لمبل سین نا امید نا امید فن رحمت اللہ تو دیکھیے اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کہ فیوح الار داد موتحا یہ سولویں عقلی دلیل ہے دیکھیے اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کیسے زندہ یعنی تازہ کرتے اللہ زمین کو اس کی خشکی کے بعد ان نظ کل متا بے شک یہ اللہ زندہ کر دے گا مردوں کو اور یہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ولین ارسل ناری ہن فراؤ رن اور اگر ہم بیچ دیں ہوا کو طوفانی تو فر آؤ مسفر رن دیکھے گا تو اس فصل کو زرد یہ دیکھیں گے اس فصل کو زرد مصفر پر من ممبادی یک فرون تو خامخا ہو جائیں گے یہ اس کے بعد انکار کرنے والے ناشکری اور کفر کرنے والے ہوا طوفانی گرم آ جائے تو یہ فصل زرد ہو جاتی ہے تو جب زرد ہو جاتی ہے یہ ہوائیں گرم چلتی ہے فصل کو پکانے کے لیے تو اس کے بعد ہوتے ہیں یہ ناشکری کرنے والے فین نقل آس میں علما <عُلْمَوْتَى> یہ تسلی ہے یہ مردے آپ کی بات کہاں سنتے ہیں کافر مردوں کی طرح فعین نقل آس میں پس ہوتا بس یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو ولاس میں و دعا اور نہ سنا سکتے ہیں آپ بہروں کو آواز اداول مدبرین جب پھر جائیں پیٹھ پھیرتے ہوئے مدبرین جب یہ پھر جائیں پیٹ پھیرتے ہوئے ہاد مثلاً ب اللہ یہ مثال اللہ بیان کرتا ہے فق لاسما المعت فق ذالی لا الما کفار ابن جرید تبری ذکر کرتے ہیں یہ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے تو اسی طرح کفار بھی نہیں سنتے تو مردوں کا یہ وجہ تشبی مشبہ بھی میں اصل ہوتی ہے تو عدم سما موتا میں اصل ہے کیونکہ موتا مشبہ بھی ہی ہیں اور کفار میں فرعہ ہے یہ سما الموات یا سماع موتا کا مسئلہ جو آج کل مارکت الارا مسائل میں سے ٹھہرایا گیا ہے اور اسے بہت ہوا دی جاتی ہے اور اسے اختلاف اختلافی مسئلے کا نام دیا گیا ہے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے سورہ نمل کی آیت نمبر اسی سورہ فاتر کی آیت نمبر بائیس اور یہ آیت نمبر باون سورہ روم کی سورہ نام کی چھتیس نمبر آیت میں بھی سراہ اللہ نے فرمایا لاتس میں الموتا مانت تبھی مسمین منفل القبور سماول موتالی کلام الاحیاء اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے تو یہ سن لو کہ یہ مسئلہ با اعتبار اصل اتفاقی ہے اللہ سبیل اصلی و اتفاق ہے کہ مردے زندہ کا کلام زندہوں کا کلام نہیں سنتے دنیا میں دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے استثناء میں اختلاف ہے کہ بعض مردوں نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا اب مطلق مسئلے کو اختلافی بنا دیا ان بےدتیوں نے یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے سماع موتا لکلا میں لہیا یہ مسئلہ اعلی سبیل الاصل و اتفاقی ہے استثنا میں اختلاف ہے سراج المنیر میں خطیب صاحب تفسیر خازن میں اور دوسرے کرتبی مالکی کہتے ہیں تفسیر خازن والے شافی ہیں سراج المنیر میں خطیب صاحب بھی شافی ہیں وہ کہتے ہیں ان انلم یت کل ملا یسما مرنے والے نہ کچھ بات کر سکتے ہیں اور نہ کچھ سن سکتے ہیں علامہ ابن قیم حنبلی مدارج السالکین میں یہ آیت ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تیسری جلد میں تشبی لفار بل موتا فی آدم اللہ نے تشبیح دی کفار کی موتا کے ساتھ آدم سما میں تو اعلیٰ سبیل الاصل و ضابطہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے مستثنیات میں اختلاف ہے مواقع منصوصہ جہاں سما کا ذکر آتا ہے سماع المیت کا جیسے بدر میں قلیب بدر والوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے باتیں کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت یہ مرے ہوئے آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم الاسمع الان یہ اب سنتے ہیں تو اس میں اختلاف تھا وہ اختلاف میں ذکر کر رہا ہوں قر والی حدیث یا سلام والی حدیث مردوں پر السلام علیکم اہل القبور اس میں شواف سما کے قائلین ہیں اور ابن تیمیہ اور ابن قیم رہے محم اللہ تعالی بھی سما کے قائلین ہیں احناف میں دو گروہ ہیں وہ کہا تو سب کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے منصوصی مقامات پہ جوابات کرتے ہیں وہ جوابات میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ روح اللہ فیض الباری وغیرہ منصوصی مقامات میں سما کے قائلین ہیں البسائر کی ابتدا میں بھی حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ اگر اعتقادیات سے ہو تو نہ سے قطعی پیش کرو اور یہ فروعی مسئلہ ہو فرعی مسائل میں سے تو ہم تو فروع میں امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مردے نہیں سنتے فتح دار العلوم دیوبند تیسری جل صفہ 99 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مردے نہیں سنتے بلکہ اس میں نس قطی وارد ہے تیسری جل صفہ 99 پہ فتح و دار العلوم دیوبند اب اس آیت سے استدلال تفصیر ابن جریر اکیسویں جل تفصیر تبری امت تفاصر صفحہ نمبر چھتیس پہ لکھتے ہیں حدثنا ثنا بشرن کالا حد ثنا یزید کالا حد ثنا سعیدان قطار قال قطادہ رحم اللہ فرماتے ہیں قولوف نقلا تسمی الموتا حادہ مسل ذرا اللہ تعالی لل کا فری فکمالا یسما المی تو ادوا کزالی کلا یسما قطادہ فرماتے ہیں یہ آیت ان کلا تسم الم یہ مثال بیان کرتے ہیں اللہ ذرا اللہ تعالی لل کا اللہ یہ مثال کافروں کے لیے بیان فرماتا ہے فقمالا یسما المی تو جس طرح کے مردہ نہیں سنتا دعا دعا پکار کدالی کا لاسم الکافر اسی طرح کافر بھی نہیں سنتا فتو القدیر میں شوقانی پہلی جل صفحہ 646 پہ لکھتے ہیں کتاب الجنائز میں ان دا اکثری مشائقین انلم لاسما ان لا دم ہمارے اکثر مشائق کا یہ مسلک ہے کہ مردے نہیں سنتے پھر صفحہ 647 پہ لکھتا ہے بدر میں جو مردوں کے ساتھ بات کی تھی نبی علیہ السلام نے اجابو تارتن بینہم مردودت من عائشہ یہ مشائق جواب کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے کی فیقول کیا عائشہ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کیسے فرمایا کی فیقول ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالکہ نبی علیہ السلام نے کیسے فرما دیا کہ یہ سن رہے ہیں واللہ تعالی تعالیٰ یقول اور اللہ فرماتے ہیں ممان تبھی من منفل القبور وہ ان نہ کلا تو <الْمَوْتَى> اللہ نے تو اپنے حبیب سے فرمایا ہے آپ قبروں والوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ آپ سنا سکتے ہیں مردوں کو اور اگر وہاں سنا تھا تو الان قرینہ ہے اس بات کا ان نحم السما بخاری جلد ثانی میں یہ روایت یہ الان قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ معجزہ تھا ان مردوں نے سنا تھا دوسرے مردے نہیں سنتے مجزا ہوتا ہی وہ کام ہے جو نہ ہونے والا کام اللہ نبی کے ہاتھ کرا دے حدیث قرع نعال کا جواب کرتے ہیں یا خود کبی الوضیف القبر یہ قبر کے میں پہلی دفعہ رکھنے کے ساتھ خاص ہے جب میت قبر میں پہلی دفعہ رکھی جاتی ہے تو پھر سنتی ہے فینما یوفی دان تحقیق و یہ فائدہ دیتے ہیں تحقیقن آدم صم فین اللہ تعالیٰ شب القفار بل موتا اللہ نے کافروں کو مشابہ کیا مردوں کے ساتھ لیے سارفی تعزر اسما و فر و آدم سما کہ کافر فائدہ مند نہیں سنتے تو اسی طرح موتا بھی نہیں سنتے وجہ تشبیح مشبہ بھی ہی میں اصل کے درجے پہ ہوتی ہے جمل شرحا جلالین کی وہ کہتے لا طریقہ لسماع میت سر نمل کی تفسیر میں انہوں نے لکھا میت کے سننے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے شرح فق اکبر صفحہ 158 اور مجمول فتح صفحہ 338 اور امدۃ الرایہ شرح, شرح وقائے کی اور فقے اس آیت پہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عباس یہ سب اسایت سے استدلال کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور عائشہ نے ان عائش حملت علی العلم قلیب بدر والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ انسما الان تو وہاں عائشہ فرماتی ہیں عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں سما بمانے ادراک اور علم ہے اب سمجھ رہے ہیں عذاب قبر پر کوکب الدوری میں مولانا شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے قرن نیال والی حدیث تمثیل ہے لسرعت اتھیان الملکین سفتی سو انیس پر کوکب الدری فرشتوں کے جلدی آنے سے تمثیل ہے کہ لوگ ابھی قبرستان سے نکلے نہیں ہوتے کہ فرشتے آ جاتے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے لسرعت اتھیان الملکین عمدت القاری علامہ عینی شار بخاری عمدت القاری میں لکھتے ہیں آٹھویں جلسفہ صفحہ 145 پر فعن الْغَرَضَ مِنْ سِيَاقِ آیت تشبیح الکفارت بِأَهْلِ الْقُبُورِ فِي فی آدم سماعی آیت کے سیاق سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کافروں کی مشابات دے رہے ہیں قبروں والوں کے ساتھ آدم سما میں جس طرح قبروں والے نہیں سنتے اس طرح کافر بھی نہیں سنتے فنم ہو لما شب بح الفار بلواتی فیادم اس سما اول من أَنَّ انموات لائے یس معاونہ و لم يَسِّحُ <التشبیح> جب کفار کی مشابہت مردوں سے ہو گئی فیادم اس سما تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مردے نہیں سنتے اگر مردے سننے والے ہوتے تو اللہ کافروں کی تشبیح مردوں سے نہ دیتا اور شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان نہاد کی نایات نان سرتیما یہ کرونیال والی روایت کنایہ ہے فرشتوں کے آنے کی جلدی سے جلدی سے فرشتوں کے آنے سے کنایہ ہے لس سما حقیقت سما مراد نہیں ہے اب مقابل کے اعتراضات اور ان کے جوابات لیکن اس سے پہلے آپ چند حوالے دیکھ لیں کہ جن میں ہمارے علماء اہل سنت نے یہ تصریح کی ہے کہ مردے نہیں سنتے شرح اکبر صفحہ ایک سو پچپن نور لزا کا حاشیہ صفحہ تین سو سینتیس در مختار دوسری جلد صفحہ تین سو بہاسی تختاوی صفا تین سو بہاسی مراق الفلاح صفحہ تین سو چھبیس شرح ملط یہ پہلی جلد صفحہ چار سو پچپن فیض الباری صفحہ سینتالیس مساہرہ صفحہ دو سو اکہتر حاشیہ شرعقائد کا صفحہ ایک سو اٹھارہ اور شرعقائد میں صفحہ ستہتر پر زاد المعاد ابن قیم کی صفحہ دو سو چونتیس تفسیر ماجدی دوسری جلد صفحہ چھ سو چھہتر میتم مسائل شاہ ساک کے صفحہ تریالیس اور چھیالیس در منصور سیوتی کے صفحہ ایک سو بیالیس مدارک دوسری جلد صفحہ دس کوک ابودی صفحہ دو سو انیس پہلی جلد اور تفسیر بیزاوی دوسری جلد صفح ایک سو پچیس ہدایہ اولین دوسری جلد صفح پانچ سو چار شامی تیسری جلد صفح ایک سو اسی اصول شاشی صفح انتیس اور کنز اول کنز اول بابل یمین صفع ایک سو ستاون دوسری جلد صفحہ تین سو اسی تفسیر کبیر چھٹی جلسفہ ایک سو چار سب لکھتے ہیں المی ولا ولادر کشیا تفصیر کبیر کی عبارت ہے چھٹی جل صفح ایک سو چار مردے نہ سنتے ہیں نہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں فت القدیر میں شوکانی نے بھی پہلی جلسفہ انہتر پہلی جل صفہ ایک سو اور پہلی جل صفح ایک سو چھہتر پہ لکھا المی ولا ولافمو مردے نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں حلف ہو فلو کلو بادموتی ہی فلاس لام و ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ اس سے بات نہیں کروں گا وہ مر گیا اور مرنے کے بعد باتیں کی تو یہ ہانس نہیں اس پہ کفارا نہیں کیونکہ مقصود تکلم سے افہام ہے اور میت تو سمجھتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں کچھ فت القدیر میں شوکانی نے لکھا ہمارے اکثر مشائق آدم سما الامواد کے قائلین ہیں شر المقاصد میں صفح ایک سو پہ ہے صفحہ نمبر ایک سو تریس لانزافی انلم تلاسما لا میں نے ابتدا میں کہا یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے اختلافی کر دیا گیا بنا دیا گیا بیدتیوں کی طرف سے یہ اتفاقی مسئلہ ہے شر المقاصد دوسری جل صفحہ ایک سو تئیس لانا زاف ینمئی تلا یسما دار العلوم دیوبن بھی اسی طرح کہتے ہیں تیسری جل صفحہ سولہ اور علامہ عینی امدت القاری میں بھی کہتے ہیں چوتھی جلسفہ دو سو چوبیس میں شرح مقاصد میں علامہ تفتضانی نے لکھا دوسری جل صفحہ ایک سو تریس جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ عیسائیت میں تعویل کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اس پر نہیں سمجھتے ہیں تعویل یہ کہتے کہ نفی سما کی نہیں ہے اسما کی ہے اور لیکن یہ لوگ اس کی نہیں سمجھتے کہ سما تو فر ہے اسما اسما تو فرع ہے سما اصل ہے تو جب اسما سما کی فر ہے تو فرا کی نفی اصل کی نفی کے لیے کافی ہے نا ادن تفل اسماؤ اللہ ہوسل و فس سما الدی ہو فرو انتفا بریق اللہ تو وہ فرعہ جو سما ہے وہ بھی نفی ہوگی اپ طریق اولا اسما اصل ہے پہلے تم بولو گے تو پھر مردے سنیں گے نا تو جب تم بولتے ہو وہ نہیں سنتے تو اسما اصل اور سما فرآ ہے تو فر اصل کی نفی ہوگی تو سما کی نفی بطریق اولا ہو گئی باہر الرائق میں بھی قسم والی بات ہے کہ اگر کسی مردے نے قسم کسی نے قسم کھا لی اس سے بات نہیں کروں گا پھر مرنے والے سے بات کر لی تو یہ ہانس نہیں مردے نہیں مردے نہیں سو یہ کہتے ہیں قسم کا بنا تو عرف پہ ہوتا ہے تو عرف میں یہ مشہور ہے کہ مردے نہیں سنتے عرف بھی یہ کہہ رہا ہے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے احادیث بھی اس پہ دال ہے تو تم تو سب کے خلاف ہو گئے مردے سنتے ہیں تو اس پہ کیا دلیل ہے تمہاری اب اعتراضات واردہ من جانب عین بےدتی جو کہ مرد اصل میں اس مسئلے کی ضرورت کیا ہے مردے سن لے تو کیا دنیا آباد ہو جائے گی شاہ صاحب تقریر کے لیے اٹھ رہے تھے کسی شرارتی نے کہا جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے شاہ صاحب تو بہت عجیب انسان تھے فرمانے لگے یہ مسئلہ کیا کوئی کام ہے مردوں سے کوئی کام ہے کہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اور انہوں نے کہا نہیں ویسے ہی مسئلہ پوچھنا تھا تو شاہ صاحب نے فرمایا یہ مسئلہ دیدنی ہے شنیدنی نہیں ہے یہ مسئلہ دیدنی ہے چلے جاؤ گے جب دوسرے مردے سننے سنے تو تم بھی سنو گے اگر وہ نہ سنے تو تم بھی پڑے رہو گے دھڑ کے دھڑ یہ دیدنی مسئلہ ہے شنیدنی مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں نے اس میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیا مردے سن لیں تو کیا ہو جائے گا اتنا ہوگا کہ مشرقوں کی راہ کھل جائے گی ہاں سنتے ہیں تو جا کے اسی لیے ہم کہتے یا بابا یا بابا مدد بس شرک کی راہ کھل اسی لیے بیدتی بریلوی بھائی بھائی آج جو دیوبندیت کے نام پہ مبتدئین ہیں یہ بھی آئینی ہی بریلوی بن چکے ہیں حلقے لگا رہے ہیں پیری مریدی کے اور ذکر بلجہر بحیت اجتماعی یہ دیوبندیت نہیں تھی خلاف سنت بدعات کے پیچھے چلنا بدعات کی ترویج کرنا یہ دیوبندیت نہیں ہے دیوبندیت نہیں ہے یہ بے ہی بریلی بن گئے موتا سے مراد کافر ہے یہ ایک اعتراض ہے ان بدتیوں کا تو کافر بھی تو سنتے ہیں تو مردے بھی تو سنتے ہیں جواب یہ ہے کہ مشبہ بی کا ذکر اور مراد اس سے مشبہ ہے بطریقے تشبی تم اس پہ نہیں سمجھتے ہو استعارا کے چوبیس طریقے ہیں ذکر دا مشبہ بی دے مراد کے مشبہ دا او وجر تشبی اصل بھی پ مشبہ بی کے او فر آوی پ مشبہ کے مشبہ بی, کی بی, مشبع کی مشبع بی موتا ہے اور مشبہ کو ہے ہیں کفار کی تشبی موتا کے ساتھ آدم سما میں دی گئی لاطسم الموتا لدم لا اسما کے دو مردوں کو نہیں سنا سکتے تو یہ وجہ تشبی مشبہ بھی میں اصل ہوا کرتی ہے موتا میں اصل ہے کافر میں کفار میں فرا ہے شب کفار بل ہمارا استدلال بھی اشارت النس ہے کیسے آیت کا مقصد یہ کہ کافر نہیں سنتے یہ عبارت النس ہے مردے نہیں سنتے یہ آیت کا ظاہر یہ ہے مردے نہیں سنتے یہ آیت کا ظاہر ہے اسے اشارت النس کہتے ہیں دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہاں نفی انتفا کی مراد ہے سما کی نہیں مراد یہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے مردے سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں لے سکتے کیونکہ کافر بھی تو سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں لے سکتے تو جواب ابن جریر اور فت القدیر وغیرہ سب نے لکھا تشبیح آدم سما میں ہے تو تم تو ان مفسرین کے خلاف جا رہے ہو تفصیر برائے کر رہے ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تشبیح والا تسم و سم مدعا میں صحیح نہیں ہوتی چلو کافروں کے بارے میں تو انتفاق کی بات کر لو گے آدم انتفاق لیکن بہرے نہیں سن سکتے تو کیا بہرے بھی سنتے ہیں لیکن انتفا نہیں کرتے فما کا نہ جو جوابوں کو فوا جواب ہونا جوسم اور سم مد دو عام تم جواب کرو گے وہی جواب ہمارا یہاں بھی ہے لیکن تحقیقی جواب سنو مشبہ کی جانب عدم انتفا ہے اور مشبہ بی کی جانب عدم سما ہے اس کو ادعا کہتے ہیں اللہ کے ہاں آدم سما کافر کی عدم محض کی طرح ہے موتا کی ادیان تحقمن حکمن عائشہ فرماتی ہے قریب بدر والے مقام پر انہوں نے سنا نہیں بلکہ وہاں سما بمان علم ہے اللہ ایک مولوی صاحب گزرے ہیں اب تو چلے گئے اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اللہ جانے اور اللہ کا بندہ لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا حمد اللہ جان ان کا نام تھا ثوابی کے ایک علاقے میں تھے صفا ستاسی میں البسائر ان کی کتاب ہے صف ستاسی پہ لکھتے ہیں عائشہ نے کہا ہے کہ مردے نہیں سنتے یہ قول عائشہ کا لائق ہے اس بات کا جدیر لائق ہے اس بات کا کہ اس کے پیچھے ہنسا جائے اللہ عائشہ تو ماں ہے ام المومنین ہے کوئی بیٹا اپنی ماں کے پیچھے لوگوں کو ہنساتا ہے لیکن معلوم ہوا عائشہ ام المومنین ہیں ام المبتین نہیں ہے ام المنافقین نہیں ہیں کسی نے عائشہ سے کہا تھا ان کی زندگی میں کہ فلان کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے تو عائشہ مسکرائی اور فرمایا ہاں صحیح کہہ رہا ہے میں ام المومنین ہوں ام المنافقین تو نہیں ہوں تو میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں عائشہ ام المنافقین بھی نہیں ام المتین بھی نہیں کوئی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ ماں کے پیچھے ہم سو لوگوں کو یہ نہیں کہے گا یہ بیٹا نہیں تھا یہ بیٹا نہیں تھا نہیں ہے ہاں بخاری نے قطادہ سے نقل کیا ہے احیاہم اللہ حتٰ اسمعہم اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا اور ان کو نبی کی باتیں سنا دی تھی یہ معجیزہ تھا معجزہ تھا اور سلام والی حدیث تنتاوی تحتاوی لکھتے ہیں اور مراق الفلاح کی شرح صفد تین سو اکیس پہ سلام دعا دعا کا ہے لاتحیہ بحر الرائق میں بھی اس طرح ہے سلام مؤتارا بمانے دعا شاہ صاحب بھی کہتے ہیں مردوں کو سلام دعا کے معنی میں ہے مردے آنے والوں کا کلام سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہے یہ مبتدین کہتے ہیں تو تفصیر رحلانی میں آلوسی صاحب نے اکیسویں جل صفا ستاون میں اور ابن کثیر نے اس بات کی رد کی ہے کہ مردے مردوں کے مردے آنے والوں کا کلام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ روایت روحمانی نے ذکر کی اکیسویں جل صفہ ستاون ابن کثیر نے ذکر کی کہ عبدالحق کا یہ قول غلط ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ منکر ہے اور اس میں راوی ہے ابن سمعان جو جواب سلام والی حدیث ہے اس میں راوی ہے ابن سمعان میزان العتدال میں امام زہابی نے لکھا دوسری جلسفہ پینتیس میں کہ ابن سمعان قابل احتجاج نہیں اور بہت تفصیلی کلام کیا ہے ابن سمعان راوی پر اس نے کہ قابل احتجاج نہیں حجت نہیں ہے اس کا قول تو اگر سن لے تو کیا ہو جائے گا اللہ کے بندو چھوڑ دو یہ باتیں فن نہ کلا تس میں علم ہوتا بس یقیناً تم نہیں سنا سکتے موردوں کو ولا تس میں سمت دوا مدبرین اور نہیں سنا سکتے ہیں آپ بحرے کو آواز تو بحرے سے بھی تو اجتماع کی نفی ہے کیا بحرہ سنتا ہے یا بحرے سے عادم انتفاقی نفی کر دو تو کیا بہرہ سنتا ہے اضاول مدبرین جب واپس ہو جائیں پیٹھ پھیرتے ہوئے وہ مان تبھی حادل یہ اور نہیں ہے آپ راہ دکھانے والے اندھے کو انزلہ لطیم اس کی گمراہی کے باوجود اندھا ہے اور گمراہ کیا مانا وہ کسی کو اپنا ہادی بھی نہیں مانتا تو اسے کیا راہ دکھاؤ گے کسی کو ہاتھ بھی نہیں دیتا انتسم اللہ من بی آپ نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر فہم مسلمون تو یہ ہیں تابے دار مسلمان اللہ الدی خلقکم من منظوفن یہ ستر بھی دلیل ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا تم کو منظوفن کمزور چیز سے ایک خطرے سے سم جالم امبادی ذوفن قوتن پھر اللہ نے ٹھہرایا کمزوری کے بعد طاقت تمہارے لیے ٹھہرائی سم جالم امبادی قوتن ذوفہ پھر ٹھہرایا اللہ نے قوت کے بعد ذوف پھر تمہیں بوڑھا کر دیا وشیبتاً اور بڑھاپا یخلوقما شاہ پیدا کرتا ہے اللہ وہ جو چاہے وہ العالیم القدیر وی اللہ ہے جاننے والا اور قدرت والا ویومت تقوم مساط و یقسم المجرم اس بات قیامت ہے یاد کرو وہ دن جب قائم ہو جائے گی قیامت تو یقسم المجرمون قسمیں کھائیں گے مجرم مالبی سو یہ جواب قسم ہے کہ انہوں نے وقت نہیں گزارا تھا غیر سات ان ایک ساتھ کے بغیر دنیا میں ایک ساتھ کی زندگی تھی کدالی کا کانو یوفقون اسی طرح تھے یہ پھرنے والے یوں فکون پھرے جاتے تھے وقال الدین و حق سے وقال اللہدین اعت العلم اور کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا علم ول ایمان اور لائے ہیں وہ ایمان دیکھیں ایمان کو علم کے بعد ذکر کیا کیونکہ ایمان تو اسی وقت کامل ہوگا جب علم قرآن کا حاصل ہوگا ولی ایمان مفول ہے فعل محظوفہ کا وہ آمن اور وہ لوگ جن کو دیا گیا علم اور لائے ہیں یہ ایمان وہ کہیں گے لقد لب اس تمفی کتاب اللہ یقیناً تم نے وقت گزارا تھا اللہ کے علم میلا یو ملباسی قیامت تک فہادہ یو ملباسی تو یہ ہے دن قیامت کا یہ قیامت کا دن ہے ولا کن نہ کم لا تالمون لیکن تم تھے لا تالمون جاننے والے جاہل تھے فیوم دف الدین ظلموں پس اس دن فائدہ نہیں دے گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا معذرت ہم ان کے عذر اور بہانے ولاہم یستا اور نہ ان کی ملامتی کو قبول کیا جائے گا ولقد قد ذرب فی فی حادق من کل مسل تریب القرآن اور یقیناً بیان کیا ہے ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو وال ان جیت ہم بھی آیتن یہ زجر ہے منقرین قرآن کو اگر تو آ جائے ان کے پاس ایک دلیل کے ساتھ لقولدینہ کفرو تو خامخا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان تب اللہ نہیں ہو تم مگر باطل پرست کردالی یہ تسلی ہے اسی طرح یہ تھبا اللہ علا قلوب اللہ لمون مہر لگاتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے جاہل ہیں فصور واد اللہ حق تسلی ہے صبر کیجئے یقیناً وادہ اللہ کا سچا ہے ولاست فن کا اور ہلکا نہ کر دیں آپ کو اللہ دین اللہ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے لایست فن کہ لاح ملن نہ کال آپ کو جہل پیامادہ نہ کر دے یا لاست فن نہ کا آپ کی رائے کو ہلکا نہ کر دیں کسی نے کہا لا لاح ملن نہ کالا اتباعم فلغئیے سرکشی میں ان کی تابے پہ آپ کو آمادہ نہ کر دے اللہ دینا وہ لوگ لایا یقیناً جو یقین نہیں رکھتے تو صورت میں بشارت تھی لمومنین اقول حضاصف اللّہ علی سمسلمین فصطفرغفُُ الرحیم اللّہ فی رزاق فضی الخیر واجعل الاسلام لا وجاتا الا انت المستعان واللبلا اللہ بلّا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد مالی وصاب اجمعین برحمتی قیاارحم الرحمین یہ کبھی کبھی درس مختصر اوزر کی وجہ سے ہو جاتا ہے میرے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا کا ملا آجلا نصیب کرے کتنے رفقات درس سنتے ہیں درس کے لیے حاضر بیٹھتے ہیں توجہ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس درس کو پھیلانے میں اس کی تشہیر اور اشاعت میں یا اللہ اس قرآن کی برکات میں سب کو حصہ دے دے ساری امت مسلمہ پہ رحم کر دے خصوصا ہمارے رفقا اصدقاء رشتہ دار اقربا اللہ اہل ایال سب کی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنا دے رمضان اور قرآن کی پوری پوری برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے کھوتیاں غلطیاں اور خطائیں معاف فرما دے و صلی اللہ تعالیٰ خیر حلقی ہی محمد عماری وا صحابی ہے جمع اندر رحمتی کے